جو بزرگان نے دین سے دین سنا ہے خصوصا دور حاضر کے فتنوں کے متعلق جو فکر سنی ہے اس فکر کا خلاصہ پیش کرتا ہوں بس خلاصہ فکر پیش کرتا ہوں لیکن دلائل کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی غیر واقف یعنی اس فکر سے جو واقف نہیں غیر واقف بندے کو اگر آپ اپنی ساری فکر بما دلائل پیش کرنا چاہیں گے تو ایک دو کیشتوں میں اس کو پیش کر دیں گے. ویسے تو بہت طوی... مسائل بہت طویل ہیں موضوعات بہت زیادہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن مرکزی فکر جو ہے نا اس کا تو خلاصہ کم از کم ایک جگہ پر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چونچ را کرتا ہے یا کسی کو خواہش ہے طلب پیدا ہوتی ہے تو اس کو پیش کر دو کہ یہ لو بھائی کسی کو سنانا ہے تو سنا لو خود سننا چاہتے ہو سن لو دل کی تسلی ہوتی ہے تو مانو نہیں ہوتی تو نہ مانو ہماری ساری فکر کا خلاصہ اگر عربی میں پیش کیا جائے تو کلمہ طیبہ ہے کلمہ ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا صحیح جو معنی ہے جو مفہوم ہے وہ ہماری فکر کا خلاصہ ہے پورے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر توفید ہے اور توفید دو چیزوں کا نام غیر اللہ سے الوہیت کا انکار نفی غیر اللہ کی الوحیت کی نفی اللہ تعالی کی الوحیت کا اثبات یہ تو ہے ہر طرح کے طبقے کو پاس یہ کیسٹ پہنچے گی میں ذرا مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو اللہ ہے اس کو ہمارے علماء محققین نے فرمایا یہ اللہ استثنائیہ نے سنایا نہیں ہے غیرہ کے معنی میں نہیں ہے جی کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس کو غیر کے معنی میں لیتے ہیں نا تو مانا ہوگا کہ اللہ کا غیر کوئی معبود نہیں تو اس سے سراہتن غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی تو ہو جائے گی لیکن سراہتن اللہ تعالی کے الہ ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا اس بات نہیں بنے گا اگر اللہ استثنا کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مگر کہ کوئی معبود برحق نہیں کوئی معبود برحق موجود نہیں مگر اللہ تو اس عبارت کو سنتے ہوئے واضح طور پر ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں یہی کلمہ طیبہ کا مقصود ہے یعنی کلمہ طیبہ کا خالی یہ مقصود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر طرح کے معبود کی نفی کر دو یعنی صرف غیر اللہ کی علوحیت کے اعتبار سے نفی ہو یعنی وہ غیر اللہ کے اس مستحق کے عبادت اور الاح ہونے کی نفی کر دی جائے خالی یہ مقصود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اس بات خالی مقصود ہے نہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق یعنی غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا اقرار بھی کرو اب الہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق یہ ساری وضاحت میرا ایک موضوع ہے حقیق ش... توحید و شرک کی حقیقت یہ مفصل باس ان شاء اللہ بے مثال یہ وہاں آپ کو ملے گی بے مثال گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کا خطاب توحید کے حوالے سے نا... کسی نے نہیں کیا ہوگا خطاب کسی نے نہیں کیا ہوگا اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں کسی کتاب میں بھی یکجا نہ ملیں دوسرے لفظوں میں خالی ماننے کا رب نہیں کہتا کہ مجھے مانو یہ بالکل ٹھٹ سادے لفظوں میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں کلمہ طیبہ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کو مانو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بھی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ غیر غیر کو نہ مانو نہ اس, اس کا یہ مفہوم ہے غیر کو نہ مانو اللہ کو مانو غیر کو الہ نہ مانو اللہ کو الہ مانو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اب اس کے جو اس کا اردو میں خلاصہ نکالتا ہوں نا کلمہ طیبہ ہماری فکر کا خلاصہ عربی میں کیا جائے تو کلمہ طیبہ ہے ہمارے دین کا خلاصہ یہی ہے تو ہماری فکر دین ہے کوئی ہماری اپنی تھوڑی دین کا خلاصہ بھی کلمہ طیبہ ہے سارا دین اس میں ہے اگر اجمال کرو تو سارا دین اس میں ہے اسی کلمہ طیبہ کی تفصیل کرو تو سارا دین بن جاتا ہے ہم اس کو کیا جانیں کہ یہ کلمہ ہے تیبہ کیا ہے یہ ریوینٹ کی طرح کلمہ پڑھانا یہ تو آسان ہے وہ خود بچارے کلمے کو نہیں جانتے کہ کلمہ کیا ہے اردو میں اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کفر کی مخالفت اور کفر کو نہ ماننا کفر کی مخالفت کفر کا انکار یہ ہمارے کلمہ طیبہ کے ایک جز کا اردو میں خلاصہ ہے حق کی موافقت کفر کی مخالفت اب دونوں پورے ہو گئے لا الہ الا اللہ اس میں پورا ہو جاتا حق کفر کی مخالفت حق کی, موافقت. کی؟ مخالفت ٹھیک ہے کفر کی مخالفت حق کی لا الہ اللہ لیکن آگے چلیے کفر کی مخالفت جو ہے نا اس پر زیادہ دور ہم نے دینا ہے اور دیا ہوا ہے عرصہ دراز سے ہم کفر کی مخالفت پر زور دیتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ وہ ماننے والی بات جو آگے ماننے والی بات ہے اس کے اکرار ہی تھا رہے ہیں ادھر جو انکار والی بات ہے نا اس کی طرف کوئی نہیں آتا کفر کو نہ ماننے والی بات پھر کفر کو, کو نہ ماننا اور کفر کی مخالفت یہ تو آ گیا سامنے ہمارے یہ ہمارا ہماری فکر کا جزب اعظم ہے جس طرح کے کلما طیبہ کا جزب اعظم ہے جزب اعظم آئے تو پہلے رکھا گیا ہے نا لا اللہ پہلے ہے نا اللہ آباد میں <تصفح> <تصفح> تو ہمارے بھائی جس طرح کے کلمہ کلمہ طیبہ میں اس جو اس کو پہلے رکھا گیا ہے کفر کے انکار اور مخالفت کو تو ہماری فکر کے اندر بھی اسی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے لیکن اب آگے سنیے ذرا یہ جو کفر ہے نا کفر کی مختلف شکلیں اصورتیں ہیں ہندوں کے پاس کفر ہے سکھوں کے پاس کفر ہے نصارہ کے پاس کفر ہے یہود کے پاس کفر ہے مرتدین کے پاس کفر ہے زندیکوں کے پاس کفر ہے ملحدوں کے پاس کفر ہے فلاسفہ کے پاس کفر ہے یہ تمام کفر کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں اس کفر کی جامع ترین شکل جو ہوتی ہے نا اگر بنائی جائے تو یہودیت ہے. اگر یہودیت کو کفر کی کامل تعبیر قرار دیا جائے تو بالکل بجائے سورے کفروں کو یہ اکٹھا کر لیتا ہے یہودیت جس کو کہتے ہیں قرآن مجید نے اسی بات پر زور دیا ہے قرآن مجید پڑھنے والے آدمی پر یہ بات مخنی رہ سکتی کہ قرآن مجید یہود کو کیوں زیادہ نشانہ بناتا ہے کہ نہیں ہے جی جی جی جی وہ اسی وجہ سے کہ سخت ترین کفر کی یہ قسم ہے ایسی عجیب قسم ہے کہ تمام کفروں کا جامع ہے سب کفر اس میں آ جاتا ہے اتنا خبیز یہودیت اتنا خبیز چیز خالق تعہ ان کے بنانے والے نے ان کی مخالفت کی اخیر کر دی بنانے والے کیونکہ یہ بنانے والے کی مخالفت میں اخیر کر چکے ہیں اتنا کوئی کافر اتنا مخالفت نہیں کرتا دین حق کہ جتنا یہود کرتے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اب کفر کی سخت ترین بدترین شکل جو ہے وہ کیا بن گئی اب یہودیت سے پھر ایک اس کا عرق نکالو یہودیت کا تو پھر ایک اور چیز نکلاتی ہے وہ سخت ترین پھر بن جاتی ہے جیسے جزو کا جز ہوتا ہے دوائی کا جز پھر اس جز کا جز نکالتے چلے جاؤ تو حضرت پھر اس کا جزو اعظم یہودیت کا جز و اعظم کیا ہے ان کی دنیا میں حکومت ہے ان کے نظام اور حکومت کو ان کے کفر کا جزو آز سمجھو کہ یہودیت کا مقصود ہی یہ ہے اصلی کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے بس باقی یہ تعلیم تہذیب تہذیب تعلیم سے تہذیب بنتی ہے تہذیب سے پھر آگے ان کا نظام حکومت بنتا ہے یہ سارے وسائل ہیں ان کے مقاصد نہیں ہیں میں بڑی آخری بات کرنا چاہتا ہوں اگر ان کو بال اسلامی تعلیم کے ذریعے حکومت حاصل کرنا مل جاتا تو وہ اسلامی تعلیم بھی اپنا لیتے وہ اپنے حکومت کے اتنے خواہش مند اور حریص ہیں اور وہ وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں اس وجہ سے کہ وہ لگین اصل ہے وہ نفس کا بندہ خواہشات کے پیچھے اندھا ہے اور اس کی تمام خواہشات جو ہے نا وہ مال دنیا اور حکومتی طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور ان کو یہ مال دنیا اور دنیا پر قبضہ اور جس طرح کسی کی عزت لوٹے آزاد یعنی دوسرے لفظوں میں لوٹ کھسوٹ ظلم حرام زدگی، تمام گناہ جرائم آزادی مکمل کسی کی نہ ماننا خود اپنی کرنا جی مرضی کسی سے چڑھائی کر دینا جو مرضی یہ اس کا یعنی یہ آزادی اس کی شیتانیت شیطانی طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہے اسلام میں ہے پابندی ساری تو اس کے یہ نفسانی شیطانی مقاصد جو ہیں وہ کی، اس کی حکومت کے بغیر اس کو حاصل نہیں ہوتے پوری دنیا دولت پر سرمایہ پر قبضہ لوگوں کی عزت جان مال کا مالک بن بیٹھنا جس طرح جس کسی کو چانا ضریل کرنا اور عزت اٹھا لینا جو زنا بدکاری شراب جوا یعنی جرائم یہی وجہ ہے کہ آپ یہود کے اندر یہ تمام جرائم پوری کائنات سے زیادہ دیکھیں گے نہ <تصفح> نظر آئے تو پھر کیا یعنی <تصفح> ان کی زندگی ہمارے دعوے کی دلیل ہے سمجھ <تصفح> نہیں آ رہی تو کیونکہ اس کا اس کا جو مقصد ہے یعنی حکومت قائم کرنا اپنا نفسانی خواہشات آزادی کے ساتھ پورا کرنا اور لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنا لوٹ مار کرنا یہ اس شیطان کا جو مقصد ہے نا اور خدا رسول کے نظام کو روکے رکھنا کیونکہ اس کی خواہشات کے راستے میں جو جی رکاوٹ ہے سب سے بڑی تو یہ مقصد اس کو اس کی تعظیب تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتے اس وجہ سے وہ تعلیم پر زور دیتا ہے پیسہ لگاتا ہے ورنہ اس کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے اصلی مقصد دنیا کو غلام رکھ کے اپنے آپ کو حاکم بادشاہ فرون بنا کر اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنا ہے خلاصہ اتنا ہے سر امبیا علیہم اسلام کو جو وہ قتل کرتے تھے یہود قرآن جو فرما رہا ہے یب الانبیاء بغیر حق نبیوں کو قتل کرتے ہو نا حق کیوں کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے نبی یہ تو کائنات مانتی ہے کفار بھی مانتے ہیں کہ نبی بے زر لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہمیشہ اصلاح کے لیے آتے ہیں فساد کے لیے نہیں آتے لیکن ان کو قتل کرنا انسان ایمان ان ان سے بتاؤ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شریف کو قتل کرنا یہ سوائے بدماشی سے محبت کے ساتھ محبت کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے جو آدمی شریف کو نہیں گوارہ کر سکتا انتہا درجے کا کمینہ ہے وہ نہیں جو نبیوں کو گوارہ نہیں کر سکتا سمجھ لو کہ انتہا درجے کا وہ ظالم بدترین کمینہ کافر سب کچھ اس کو کہو کہ وہ اتنا کمینہ ہے کہ نبیوں جیسے پاک ذاتوں کو گوارہ نہیں کرتا وہ تو وہ ماضی وجہ سے کہ امبے قرآن فرماتا ہے آفق اللہ جا تم رسولات مستقبر تم ففریقن کر رب تم وفریقن تختلون ہے یہود جب تمہارے پاس نبی رسول آتے ہیں ایسی باتیں لے کر جو تمہارے خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو پھر ایک فریق کو قتل کرتے ایک فریق کی تقزیب کرتے ہو کہتے ہو جھوٹا ہے مولوی اور ایسے مسئلے بنا رکھے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے دین نکالا ہے تم نے دین ایسا سخت تو نہیں ہے ففریقا تقتلون بس جن پر چلتا ہے قتل کر دیتے ہو نہیں بس چلتا تو کہتے ہو جھوٹے آج بھی ایسا ہی ہے نا جن پر بس چل جاتا ہے ان کو مار دیتے ہیں یہ دہشت گرد جس پر نہیں چلتا اس کو کہتے ہیں مولویوں نے مسئلے بنا رکھے ہیں پتا نہیں کہاں سے انہوں نے گھڑے جا. یہ کو دی نا ہم نے تو کبھی نہیں سنا ایسے سخت مسئلے حالانکہ وہ جتنے سخت مسائل وہ جن کو سخت شمار کرتے ہیں وہ صرف اور صرف انسانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے انسانوں کی عزت کے تحفظ کی بات ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں بھیڑیوں کو سبق ہوتا ہے کہ حجا کرو بکریوں کو نہ کھاؤ نہ ظلم کرو سمجھنی بات کیا رہی تو اب حضرت یہود جو ہیں ان کی پرانی ریت ہے انبیاء کو قتل اسی وجہ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا امتحان بندوں سے لیتا ہے یہ آکام اگاہی جو ہیں بندوں کا امتحان ہے ایسے آکام بھی ہیں جو ہماری نفس کی خواہش کے مطابق ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق ہیں مثلا نکاح شادی ہے نفس کی خواہش کے مطابق ہے کسی وجہ سے یہ کسی کو نہیں بولتا یہ سنت کسی کو اگر کوئی بلانا چاہے بھی تو نہیں بھولتی کیا خیال ہے دوسرا دین یاد کراؤ تو نہیں آتا لیکن یہ تو حضرت جی اللہ تعالی نے کچھ دین ایسا رکھا کہ جس میں ہمارے نفس کی خواہش کی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہے لیکن اتنا ہے کہ اس میں بھی پھر پابندیاں ہیں اتنا آزادی نہیں دی کہ خواہش ہے نفسہ پوری کرنے کے لیے تو غیر عورتوں کے ساتھ مطلب آزادی کرتے رہے ہو نہیں اس کے اندر شرط رکھے گئی لیکن زیادہ حصہ دین کا وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے خلاف ہے اور اس دین کا وہی بڑا دشمن ہوتا ہے جو نفس... نفسانی خواہشات کا بڑا بندہ ہوتا ہے جتنا زیادہ خبیص ہوتا ہے نفسانی خواہشات کا زیادہ پابند ہوتا ہے زیادہ پیروکار ہوتا ہے اتنا وہ دین کا زیادہ دشمن ہوتا ہے اور یہود جیسا دنیا کائنات میں خواہشات کا بندہ نہیں ہے اس وجہ سے ان جیسا دنیا کائنات میں دین کا دشمن ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کا اصل مقصود کیا ہے حکومت اپنی حکومت باقی سب وسائل جی وہ لادین حکومت ہوتی ہے ان کی حکومت کا خلاصہ ہے کہ لادین حکومت ہونی چاہیے بس بس یہ ہی رہیں سمجھ نہیں آ رہے. تو ان خبیصوں کا مقصد اپنی نفسانی خواہشات کو آزادی کے ساتھ پورا کرنا ہے اور ان کا یہ مقصد ان کی حکومت حاصل کرنے کے بغیر پورا نہیں ہوتا لہذا وہ اسی کے پیچھے رہتے ہیں اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کو جب بن جاتی ہے تو اسی کو بچانے میں وہ سارا اپنا زور صف کرتا سوال پیدا ہوتا ہے جی تہذیب تعلیم ارے بھائی تہذیب جو ہوتی ہے وہ فکر و عمل کا نام ہوتا ہے ان کی فکر کا خلاصہ ہے لا دینیت کس میں لا دینیت کا کیا مطلب ہے کہ دنیاوی معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد ہی تو دنیا آخرت کو وہ مانتے نہیں ہے کبھی اسلام دنیا میں ان کو رکاوٹ ڈالتا تھا تو انہوں نے ایک شیطانی ایسی نکالی کہ بھئی یہ کہو دنیاوی معاملات کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے ارے بھائی دنیاوی معاملات کس کو کہتے ہیں دنیاوی معاملات تین چیزیں شمار ہوتی ہیں ایک حکومت ایک معاشرت معیشت روزگار جس کو کہتے ہیں معیشت معاشرت سیاست حکومت کہہ لو سیاست کہہ لو معاشرت کہہ لو ماحول معاشرت کہہ لو معیشت کہہ لو روٹی ٹکر والا مسئلہ یہ تین چیزیں ان کو کہتے ہیں وہ دنیا داری دنیا داری بھی کہہ لیتے ہیں معاملات بھی کہہ لیتے ہیں دنیاوی معاملات بھی کہہ لیتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں نماز روزہ حج حجکات یہ چار ارکان اسلام کے عبادات, بہت اچھے عبادات اور اخلاقیات پیچھے رہ گئے باقی سب کچھ اب اخلاقیات جو ہے نا اخلاقیات وہ بھی بہت وسیع ہے اس کے اندر تو پھر ساتھ یہ اخلاقیات کے اندر بغیر تھی یہ برا خلق ہے غیرت اچھا خلق ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی آ جاتا پھر اب وہ یہ چاہتے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری دنیا کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب یہاں پر یہ دھیان میں رکھنا کہ ایک ہے اسلام اسلام کیا ایک ہے اسلام کو نہ ماننا اس کو کہتے ہیں اسلام کا انکار دوسرا ہے اسلام کے ضد اور مخالف جو نظام ہے اس کو ماننا یہ اب بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح اسلام کو نہ ماننا اس کا انکار کرنا یہ میں نہیں مانتا اسلام غلط غلط جس طرح نہ ماننا اسلام کو جس کو اسلام کا انکار کہتے ہیں یا اسلام کی نقیز کہتے ہیں یہ کفر ہے اس کو کفر مانتے ہوئے کسی کو مشکل درپیش نہیں آئے گی یہ بات ذرا سمجھنا بڑی نقطے کی بات کر رہا ہوں میں ایک ہے اسلام کی ضد اور مخالف نظام جب اس کو, کو کوئی آدمی مانے گا تو جس طرح اسلام کو نہ ماننے والا کافر ہوگا اسلام کے مخالف اور زد نظام کو بھی ماننے والا بھی اسی طرح کافر ہوگا <تصفيق> کیوں جی کیوں اگر کوئی منتق پڑھے ہوئے بیٹھے ہوں یا کوئی منتق پڑھنے والے تک یہ میری کیسٹ پہنچے تو اس کے لیے معرض کرتا ہوں کہ ایک شے کی نقیز ہوتی ہے ایک نقیز کا مساوی ہوتا ہے شے کی نقیز ہوتی ہے اس کو انکار فضل فضل چشتی لا فضل چشتی یہ نقیز بن گئے ایک ہوتا ہے نقیز کا ہم مانا وہ مساوی نقیز ہوتا ہے سمجھنی بات کیا رہی تو شہ کی نقیز کو شہ کی نقیز یہ شہ کا انکار ہے تو شہ کا جو نقیز کا جو برابر اور مساوی ہے اس کو ماننا یہ بھی شہ کا انکار قرار پائے گا اصول ہوتا ہے یہ منطقی مسئلہ ہے بالکل ازمن شمس ہے شہ کی نقیز شہ کا رفع ہے شہ کی نقیز کا مصاوی وہ بھی شہ کا رفع شمار کیا جائے گا نفی شمار کی جائے گی اب فرنگی تہذیب کے اندر میں جو شیطانی چل رہی ہے نا وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے فرنگی تہذیب کے اندر ایک تو یہ چلتا ہے کہ یعنی جب کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ادھر دین کو نہ آنے دو یہ تو نقیل بن گئی مخالف ہو گیا اسلام کا سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ ادھر آئے سکول کی تعلیم میں کیا رکھا ہوا ہے سکول کی تعلیم میں آپ کو ہو سکتا ہے بہت کہیں کلیل کتابوں میں ملے اسلام کا یہ کام غلط ہے اسلام کا یہ کام غلط ہے اسلام دین کا یہ کام غلط ہے دین غلط ہے اسلام غلط ہے یہ بہت کم ملے گا لیکن ایک بات پورے سکول کی کتابوں میں اور دنیا کے سکولوں میں یہ ضرور ملے گی کہ فرنگی تہذیب نظام اس کی تعریف ہوگی اس کی صفا صناح ہوگی اس کا ذکر خیر ہوگا اس کی مذمت آپ نے دکھا سکتا سمجھ نہیں آ رہی ہم جتنا اس مسئلے میں گہرے ہوئے ہیں نا اتنا حقائق ہمارے سامنے کھلے ہیں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حوالہ دکھاؤ کہاں کفر لکھا ہوا ہے سکول میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ کفر کہاں لکھا ہوا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کتابیں لائیں میں یہ پوچھوں گا کہ اسلام کہاں لکھا ہوا ہے بس اتنا بتا دوں وہ بے وقوب میں نے کہا میں لکھا ہوا کیا ہوں جو ہے ہی سارا تو لکھا ہوا کیا ہوں تو آنکھ کھول سمجھنے والا بان اس میں یہی چیز رکھی ہے انہوں نے ان کو پتا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو نہ مانو تو چتر کھائیں گے کیا بھائی نہیں کھائیں گے اگر لکھا ہوا پران غلط ہے تو مسلمان قتل کر دیں ایسا نہ کرو یہ نہ کہو کہ اسلام قرآن غلط ہے یہ کہو ہم صحیح ہیں سمجھ نہیں آ رہے سکول میں لکھو ہم صحیح ہیں اب جن کو قرآن غلط کہتا ہے جب ان کو صحیح مانو گے تو قرآن تو خود بخود غلط ہو گیا بات اتنا ہے اتنا اتنا ہے شاروس کنجر نے یہ کیا ہوا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ایمان چاہیے مثلا میں مثال دیتا ہوں توجہ ذرا ایک ہے پردہ اسلام کا یا چور کا ہاتھ کاٹ ٹھیک ہے نا اب فرنگی معاشرے میں چوروں کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے یا وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹو اگر کوئی کہے چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا بات سمجھنا یہ ظلم ہے ہم نہیں مانتے چور کا ہاتھ کاٹنے یہ رف... نفیہ انکار ہے اسلام کا لیکن اگر اگر کسی ماحول معاشرے میں چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم زیادتی سمجھا جاتا ہے اگر کوئی کتا کہتا ہے وہ معاشرہ صحیح ہے تو اگرچہ وہ یہ نہیں کہتا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے نہ کہے جب ہاتھ نہ کاٹنے والوں کو وہ صحیح سمجھتا ہے تو اس نے خدا کے حکم کو خود بخود ظلم مان لیا کہہ لیا انکار اس کے اس کے اس اعتقاد کو انکار لازم ہے اس کے اندر انکار ہے مبہم ہے سراہتن وہ نہیں بنتا انکار لیکن التظامن ایسا بن رہا ہے کہ نفیس کا مساوی ہے بدھو ملنا بیٹھے ہوئے ہیں تمیز ان کو ہے نہیں منطق پڑھتے ہیں کی سمجھ نہیں اور اگر آتی ہے تو پیٹ آگے آ جاتا پیٹ بہت کچھ نہیں سمجھنے دیتا ایک شادی شرازی فرماتے ہیں شادی اگر حق کہنا چاہتا ہے پہلے لالچ باہر نکال دے پھر حق ہم نے ازمایا آپ بھی ازما چکے ہیں ہزار اس معاشرے میں رہتے ہیں اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ خوف اور لالچ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے الحبت و ہمارے عربی کا مقولہ ہے الہیبتو خیبتو خیبتوں حیبت ڈر یہ رسوائی ہے ذلت ہے ناکامی ہے کیا مطلب یوں ہی خوف آتا ہے جو دلائل دین میں ہوتے ہیں جو باتیں وہ بھی نکل جاتی ہیں انہوں اپنی پی ہوں تو دلائل دلیلہ کے تو ہوں پائی یہ بھی ہے یہ بھی ازمایا ہے اسی وجہ سے جتنا ضرورت مند بندہ ہوگا دلیر ہوگا مجمے کے اندر دلائل اور بات کرنے کے اندر وہ کامیاب ہوگا جتنا کوئی بزدل ہوگا مجمے کے اندر اتنا رشوا اور زلیل ہوگا یہ پکی بات چپ یہ پکی بات ہے نہیں بھائی صاحب کرام کی عظمت کو سلام کہ ان لوگوں کے اندر یہی خصوصیت تھی کہ وہ دیار غیر میں ہوں یا اپنے گھر میں برابری ہوتے تھے ڈر تو ان کے ساتھ آتا ہی نہیں تھا کہ ہم دیار غیر میں ہیں یا بات کریں گے کیا بنے گا یہ تو ادھر ہوتا ہی نہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمالات بخشی جو کامیابی ان کو ملی ہے اسی کی بدولت نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ فرنگی تہذیب جو ہے نا فرنگی معاشرت فرنگی ماحول فرنگی تہذیب جو ہے وہ اعتقادن بھی اور عملن بھی اسلام کی ضد اور اسلام کی مخالف ہیں ایک ادھر اسلام میں وہی چیز دیکھو گے تو نیکی ہوگی یورپ میں دیکھو گے تو وہی برائی ہوگی اسلام کے اندر فرض ہوگا تو ادھر گنا ہوگا اسلام کے اندر حسین ہوگا ادھر قبی ہوگا اسلام کے اندر انسانیت ہوگی ادھر حیوانیت شمار ہوگی اسلام کا عدل ہوگا اس کو ظلم سمجھیں گے وہ اگر یہ نہ ہو آپ دیکھیں ہم بیاحم السلا تو و کو اسلام عقل انسان عظیم انسان شمار کرتا ہے وہ کنجر کے بچے ان کو وحشی سمجھتے ہیں کہتے ہیں درندے لوگ تھے ان کا طبیعت تمیز نہیں تھی پردہ ہے ہمارے اسلام کے اندر پردہ دار اور حیا دار عورت عظیم عورت شمار ہوتی ہے کیا نہیں بلکہ عورت ہی وہی شمار ہوتی ہے یہ پردہ دار اس معاشرے کیا یہ ہے اس معاشرے میں یہ لانت ہے کہ اس ماحول معاشرے میں جتنا پردے دار ہوتی ہے اتنا گندی شمار ہوتی ہے بے شعور اور باشی شمار ہوتی ہے اور جتنا کمینی اور بے حیا عورت ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر وہ عظیم عورت شمار ہوتی ہے نہیں وہی ترقی آرت ان کے معاشرے میں عورت ہی وہی ہوتی ہے کہ جو عورت نہ ہو توجہ نہیں کی اس معاشرے میں عورت ہی وہی شمار ہوتی ہے جو عورت نہ ہو کیونکہ عورت تو شرم کا نام ہے لفظ عورت ان لہینوں کو اتنا ہی پتا نہیں لفظ عورت کا معنی ہوتا ہے وہ چیز ظاہر ہو تو شرم ہے اسلام میں ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا یہ سطح اس کو عربی میں کہتے ہیں عورت ال راج لے ایسا نا مین تحت سرت الا رقبہ الا تاتی رقبہ ناپ سے لے کر مین سرت الا رقبہ یہ ہمارے فوکا بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیشوں مبارکہ میں ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کی عورت ہے کیا ہے عورت چھپانے کی چیز ہے تو یہی لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ نہیں ہوتا تو معلوم ہو وہ ساری چھپانے کی شاید یورپی معاشرے میں وہ جتنا ننگی ہوتی ہے تو عورت تو نہ رہی حتیٰ کہ شاخ شادی تو یہ فرماتے ہیں کہ یار جو عورت منہ نہیں چھپاتی وہ عورت ہی نہیں ہے کیونکہ دوسرے کپڑے تو مرد بھی پہنتا تو منہ چھپانے سے ہی اس کا فرق تھا وہ بات نہیں ہے شاید شادی شرازی فرماتے ہیں حکیم الاسلام ہے تو جو ادھر اسلام میں عورت ہے وہ شرم کا نام ہے ان کے معاشرے میں وہ عورت ہی نہیں ہے تو بتاؤ ان کی اسلام کے ساتھ زد اور مخالفت ہوگی کہ نہ ہوگی جب زد اور مخالفت ہے تو اس کو ماننے والا مسلمان کیسے ہے اب انہوں نے ایک منافقت یہی کی ہوئی ہے کہ یہ نہ کہو اب, اب منافقین ان, ان منافقین کے دور میں لے جاتا ہوں جو رسول اکرم کے دور میں رسول اکرم کے دور, دور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقوں کا کفر صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں ہم نہ تمہیں غلط غلط کہتے ہیں نہ ان کو غلط بات صرف اتنا کو پرتھان کہ یہاں نماز جو پڑھ رہے ہیں پیچھے اللہ اکبر نماز پڑھتے ہیں امام بناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہمارے حضرت صاحب چھوٹے بات کرتے ہیں کہ یہ برالر پر کتنا لانت پڑی ہوئی ہے نماز رسول اکرم کے پیچھے پڑھنا کیا بات اللہ کو اکبر ارے نماز جیسا عمل پھر سید علمبیا کے پیچھے کرنے سے منافق مومن نہیں بنے آشق تو دور کی بات بات سمجھنا ذرا پر برل مرلہ پر اتنا لانت پڑی ہوئی ہے یہ جھنڈی اٹھا لے کوئی کوئی کھوتی ریڑھی شریک کر لے ملاد کے جلوس کے اندر تو یہ کہتا ہے آشک رتو <متحد> وہ لین سید المبیا کے پیچھے نماز پڑھنے سے مومنٹ نہیں بن سکے اگر <متحد> ایمان نہیں تھا ماننا نہیں تھا دین کو کس طرح ماننا کس طرح مانتے کہ اس کو صحیح کہتے اور اس کے مخالف کو غلط کہتے وہ غلط نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے نہیں مصلحون ہم تو اصلاح کرتے ہیں جی میں کہنا نا ماسٹر تے پروفیسر دا یہ قصور ہے کہ یہ شیتان سلاح کراؤ ملتا جنوب یہ بہت بڑی نیکی سمجھتا وسلحو خیر کوشش میں یہ صلح کیونکہ بہت اچھی بات ہے تو خالق اور مخلوق میں لڑائی رہے تو یہ بری بات ہے لہذا وسل خیر اللہ اور ابلیس میں یہ صلح کرانے کے در پہ ہے لیکن کس طرح کی صلح کراتا ہے صلح اس طرح کی کراتا ہے خدا کو مشورہ دیتا ہے چھوڑ آخر مخلوق کے ساتھ کوئی لڑائی اچھی ہے تو ہاتھا ہولا رکھ لے یہ نہیں من ڈاتے سمجھ نہیں آ رہے نہیں مانتا تو تان جا لیکن جو رخ یہ خدا کی طرف کر کر خدا کو یہ نصیحت کرتا ہے نا یہ رخ بدل کر ابلیس کو نصیحت کبھی نہیں کرے گا یہ کہتی چھٹ دے تو رب تالا بھی مخالفت چھوڑ دے رب تالا بھی کوئی بات حضرت مرسا علیہ السلام نے عرض کی یا مولا کریم یہ ابلیس کو معاف کر دے چھوڑ دے اس نے کہا اس کو آپ کہہ دیں اپنا آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے ازب حاضر کتاب کے اندر یہ جی لکھا امام ابن حجر نے اپنا مکی نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو کہہ دے جی قبر کو سجدہ کرے میں چھوڑ دوں اس نے کہا جی اندینو کیتا نہیں یہ مردین کراؤ ارے بھائی ان کی یہی کوشش ہے میں نے مثال دی ہے آخری یہ, کبھی یہ دینداروں میں اور بے دینوں میں صلح کرانے کے چکر میں ہے لیکن کیسے سلا کرواتے ہیں دین والوں کو کہتے ہیں وہ ہاتھوڑا رکھو مولوی صاحب اسلام چیز بھی بھی سختی نہیں تھی اپنی نماز کو اللہ لگو تک دے نا بلا تھی جہی آ متار لے کے جاندے جانے دوجے دے پیچھے نہیں یا نہیں نا اسلام اے سختی کوئی نہیں مطلب کہ ادھر کہنا ہے کہ تم ہاتھ ہاتھا رکھو ادھر نہیں کہنا ان کو کہنا شیطانوں کو کہنا ہے تم کم تیز چپ کے رکھو تم ہم برا ہر برائی کرو اور ہر برائی کی دعوت دو ہر برائی کے لیے محاذ اور اڈے قائم کرو خوب موقع دو جہاں نہیں کچھ بنا ہوا وہاں پر بھی بنا دو تاکہ ہر کنجر بندہ جو ہے وہ تم پر راضی ہو اپنی خواہش اس کو کر دو جمہوریت بھائی خوب کھل کر خواہشات پوری کرنی چاہیے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہر کسی کا رنج راضی رکھو کیا کہتے ہیں یہ اصل پیچھے کی انگل ہے انگلی تھندیوں نے لائی ہے کیا کہ وہ کہتا ہے بھائی نماز پڑھتے رہو اصل تو میرا کام ہے آزاد جو میں آزادی چاہتا ہوں جو کرنا چاہتا ہوں اس میں رکاوٹ مت پڑو سمجھنے آ رہی بات کی یار یہودی یہ تو نہ کہے کہ میں اتنا کوئی چالاک آدمی ہوں چھاتر ہوں اتنا اکیل ذہین ہوں کہ میرے فتنے کو کچھ سمجھتا ہے وہ پاگل کا بچہ تو کیا چیز ہے تو کیا چیز ہے تجھے کوئی مومنٹ ٹکرا نہیں تمہیں بندر ہمارے جیسے ٹکرے ہیں مجھے مومنٹ ٹکر جائے مجھے کہنے لگا انگریز لوگ بہت سمجھدار ہیں بہت ذہین لوگ کیسے جی حضرت جی کمال ہے سو سال پہلے کا منصوبہ بنا لیتے میں نے کہا پاگل کا بچہ مسلمان جی تو گلیں بنا سکھ سکھ کوئی آ کے ہفتے پہلے دی سوچ سوچتا تو مسلمان جہا ہوں یہ ڈانگ سیرے بچ جاتی ہے بعد ایک انگریز اگریز سو سال پہلے کی سوچ لیتے سمجھ نہیں آ رہی اس میں تو کوئی شک نہیں وہ سو سال پہلے کی سوچتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کچرم بزرگ جو اس وقت لوگوں کو انصاف دینے کے لیے آیا ہوا ہے ظہر بات ہے اس نے تیس سال پہلے اس کو بنا کر اس نے رکھا تھا کہ یہ پتہ کبھی استعمال کروں گا یہ تاش کا پتا ہے کبھی ایک وقت آئے گا کہ سب پتے ناکام ہونے لگیں گے تو یہ نیا پتہ سامنے کر دوں گا اور بدھو قوم کا انہوں نے کہنا ہاں اب یہ نجات دے گا تو ہمارا پتہ کامیاب ہو جائے گا کام ہونے تک کوئی نیلے پہ تلا رکھ لیں گے پھر آ جائے گی سارے مار کے چل بازی جتنا اور میں نے کہا پاگل یہ تو صحیح بات ہے کہ وہ سو سال پہلے کی چھوڑ کہ اس لائن کی نظر ہی سو سال تک ہے لائن میں نے کہا مومن کی سوچتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کتنے سو سال آ گئے مومن اس کی سوچتا ہے چول ایسے آگے نہیں ہے جہاں مسلمان کی دوڑ ہوتی ہے نا مسلمان کی عقل جہاں جاتی ہے کافر اس کی ابتدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا ساتھ دوڑ کر مقابلہ تو بعد کی بات ہے لیکن مومنٹ ٹکرے تو صحیح نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اب حضرت جی اس کی تہذیب جو ہے نا وہ لا دین ہے کہ کیا مطلب کہ نماد روزہ جگہ عبادات جو ہیں ان کو کرنے کو جو کو کرتا ہے لیکن ان کے اندر بھی یہ کوشش کرو وہ پولیٹیکل بن جائیں سیاسی دنیاوی مقاصد کے لیے سمجھنی بات کیا ہے کوشش یہ کرو کہ ان کو بھی آخرت نہیں کیونکہ آخرت کا تصور ان کے ذہن میں رہے گا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ انسانوں انشان والے کام کریں گے آخرت ختم کرو نیکی بھی کریں تو دنیا مقصد ہونا چاہیے جہاں پر دنیا کا مقصد ہو نیکی کریں جہاں پر نہیں دنیا ووٹ لینا مقصد ہے تو چودھری صاحب ہر طرف آئیں بھابیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں عیسائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں شیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مردائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہر کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ہر ہر کے ساتھ آپ کی دوستی ہے بھائی oh, یہ دنیا دنیاداری ہوگی نا پھر مول صاحب اتے پھر تمہیں پتا اتنے مذہبی گلاگر پتا فساد پہ جا ہے خبردار میں اسی طرح دورے گلیں کر دیا سر ناظم صاحب سے آپسیا وہ <laughs> گھر والوں کا رشتہ دار وہ قدرت خدا کی وہ جب بیٹھا تو میں ووٹوں کی بات کر رہا تھا اس پر بس وہ دو چار ضربیں لگی نا وہ پچا نہ سکتا بے کہتا ہے اسلامی ٹاٹک پر حضرت بات کریں میں نے جی یہ کفر برائی کے خلاف میں بول رہا ہوں کہتا ہاں میں نے کہا ان کے خلاف بولنا آپ کے نزدیک اسلامی ٹاپک نہیں ہے اچھا ساتھ ہی بیچارا بے وقوف کہتا ہے دیکھنا معاشرہ کتنا بگڑا ہوا ہے میں نے کہا جی ادھر تو میں اس معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اسلامی ٹاپک چھیڑے اور ادھر کہتے ہیں معاشرہ بگڑا ہوا ہے یہ بندر کسی کام کے نہیں رہے ایمان کسی کام کے نہیں رہے نہ دنیا کے نقد خیر اب جناب جی نا اس نے تہذیب دین بنائی کہ اس کے اندر یہ ان رکھا گیا کہ فرنگی تہذیب معاشرت جو اسلام کی جد ہے اس کی تعریف کرو اس کی مدا کرو ان کی دنیا کے نظام ہائے حکومتوں کی تعریف کرو اسلام کی خود بخود مذمت ہوتی جائے گی اسلام کو کبھی یہ نہ کہو کہ اسلام غلط ہے اسلام میں محمد رسول اللہ ایسے ہیں محمد غلط تھے محمد ظالم تھا محمد فلتحب توبہ نہ کہو کہیں کہیں چھیڑ لیا کرو تاکہ یہ, یہ سمجھتے رہے ہوئے یہ دیکھو یار کبھی کبھی کوئی خبیص آ جاتا ہے تو بکواس کر جاتا ہے پتہ نہیں کون سا لائن ماسٹر ہوگا جس نے اتنا گستاخی لکھ دیا حضور کی وہ لائن یہ گستاخی اس نے یہ ہے ساری گستاخی لیکن بات یہ ہے کہ گستاخی کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی گالی نکال ایک یہ ہے کہ خود گالی نکالے کہ تو فلام ہے ایک یہ ہے کہ تیرے گالی نکالنے والے کو صحیح کہ پاگل کا بچہ دونوں طرح گالی ہے اگر ایک آدمی کہ جایا گالا کھ کے آخر میم آ بڑا ستھرا لگتا ہوں پاگل کا پتر ہوا جایا جی ماشا اللہ جی آ میرا سنگی بہلی بندہ مینو کدی گال نہیں انڈی اور پاگلوں کے سنگ د ریونڈ والے یا دوسروں کو کہو کلما سکھاؤ سمجھاؤ پر جو کلما جس طرح جس کہتا ہے ذرا اس طرح تو سمجھاؤ میں کشمیا کہتا ہوں جو کلما کہتا ہے ریونڈ میں ایک دن اس طرح کا خطاب ہو جائے اگلا اجتماع اگر ہو جائے تو پھر کہنا جس طرح کلما کہتا ہے انہوں نے کلمے کا مانا ہی بگاڑا ہوا ہے کلمے کا مانا چھپایا ہوا ہے کل میں کمانا پیش ہی نکلتے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا اخلاق کی کمی تھی حسن کی کمی تھی بتاؤ کون سی چیز تھی کہ جس کو آپ خیر و خوبی کمال کہیں اور رسول اکرم میں نہ ہو بتاؤ وہ ہے جو ہر چیز کے جامع کمالات ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے گئے اور لڑائی بن گئی یہ کیا وجہ ہے بھائی معلوم ہے بات تو اسی میں ہے وہی کہ مخالفت اور وہ اس کو کیا کہتے تھے تفصیلیں اٹھا کر دیکھو کافر کہتے تھے محمد کو کہو ہمارے خداؤں کو گالی نہ دے صلح کر لیتے ہیں گالیاں نہ دے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے خداؤں کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑے وانتی ہیں بڑے سور کے بچے ہیں کیوں ان کو مانتے ہو لا الہ الا اللہ یہ خود ایک گالی ہے کیسے کہ اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اس کا کیا مفہوم سامنے صاف آئے گا کہ سب جھوٹے خدا ہیں وہ سچا ہے یہ کوئی اور مطلب ہے اس کا نہیں بولو جب یہی مطلب ہے تو کسی کے خدا کو جھوٹا کہنا چاہے کہو اب میں کہتا ہوں نا میں وہی بات کہ ایک, ایک آدمی کہے کہ تو حرام زیادہ ہے تیرا باپ غلط ہے دوسرا کہتا ہے بھائی یہ تیرا باپ باپ نہیں کوئی اور ہے تو اگرچہ اس کو حرام زیادہ نہ کہوں میں کہہ رہا ہوں وہ خود بخود سمجھ جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے کسی کو گل سن تیری کوئی گل بھی اپنے پیو نی رلن ڈی انہیں پھر بھی سمجھ آنا اگر ان آخے تا تیار ہے تین پیو چوک لے آندا سے پھر کی سمجھے گا اللہ کے بندے اب بے وقوف ہوگا جو کہے مجھے حرام زیادہ تو نہیں کہتا نا وہ یہ صرف اتنا کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے نہیں جنم دیا تھا راستے پہ پڑا ہوا تھا باپ میرا لے آیا تھا تو مولوی صاحب مجھے حرام زادہ اس نے کب کہا بس پتہ نہیں آپ کی غلط کھوپڑی ہے الٹا ہی سوچ لیتے ہیں اس جیسا پاگل کوئی <تصفح> نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ میں یہی کچھ اللہ ہی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں مطلب کیا یہ جھوٹے خدا ہے وہ اسی وجہ سے اسی کو سن کر کہتے تھے تم تو گالی ہی دیکھتے ہو اب وہ کیا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے اس کی بھی عبادت کرو ہمارے بتوں کو کچھ نہ کچھ یہ نہ کہو غلط ہے بس ہم یہ نہیں کہتے کہ تم خدا کی عبادت نہ کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ ادھر تو برا کہنا چھوڑ دو اس میں ہے نا اور منافقین کیا لوگ تھے وہ کہتے تھے ہاں یہ اسلح کی بات کرتے ہیں بہت اچھے ہم ان کی طرف س... ان کی سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں یہ... یہ صرف اتنا کہتے ہیں حضرت کیوں ان سے ناراض ہوتے ہیں آپ یہ صرف بےچارے اتنا کہتے ہیں کہ اپنے خدا کو بھی نہ چھوڑو ہمارے کو بھی نہ چھیڑو <laughs> آ رہی دی دی دی اپنے خدا کو نہ چھوڑو اور ہماروں کو نہ چھیڑو, چھیڑو پتہ نہیں ہے ایسے ہی ناظ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں یہ کون سی بری بات ہے منافقین صرف اتنی بات کرتے تھے اوے ہوئے تو انل منافقین در کے لسفل مینار کا اعلان اترا کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے کہ یہ لائن اتنا بڑا دھوکا کرتے ہیں وہ کافر ہیں تو صاف کہہ رہے ہیں یا یار تم غلط کہتے ہو یہ کہتے ہیں دونوں کو صحیح کہتے ہو دونوں کو یہی جملہ آج عام ہر جگہ پر یہی جملہ چلتا ہے کسی کو کچھ نہ کچھ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہی جملہ چلتا ہے کہ نہیں سارے سارے یہ ہے سب سے بڑی بیماری ہے اور قرآن اسی کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ کلمہ طیبہ اسی لائن کا دشمن ہے Beشا سمجھ نہیں آ رہی تو یہ اصل اثر بات یہ ہے عقل بھی یہی ہے حکمت بھی اچھا دیکھو جو لوگ کہتے ہیں جو حکمت اور عقل ہوتی ہے نا اس کی بات ہر کسی کے سر پہ مسلط ہوتی ہے وہ نکل نہیں ہاں یہ بات رکھ یاد رکھنا حکمت اور عقل سے لاکھ کو بھاگنا چاہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا کہ کدھر بھاگ رہا ہے اب جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے جو لوگ حق اور دین کی بات کرتے ہیں یہ لوگ ان کو بھی کہتے ہیں تم غلط ہو بات نہیں سمجھ آ رہی جو کہتے ہیں کسی کو بچنا جب ہم جیسے ہمارے جیسے بندے دین سچے کو بیان کرتے ہیں کفر کو غلط کہتے ہیں اسلام کو صحیح کہتے ہیں تو ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بہت غلط لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ دہشت گرد ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہ فسادی ہیں یہ فلان ہیں ادھر کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو اچھا مذہب یہ ہے تو لینو پھر ہمیں بھی تو کچھ نہ کہو سمجھ نہیں آ رہی چلو اسی بات پر آ جاؤ ہم بھی آپ کے سامنے آر کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ اپنی بات پر پکے رہیں یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ نے ایک ضابطہ اور قانون بنایا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جب ہم بولتے ہیں تو پھر کہتے ہو نہیں غلط ہو تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ بات توجہ کہ غلط بات کو غلط کہنا یا کم از کم جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کو غلط کہنا یہ فطری بات ہے فطری اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا جیسے بزرگ کہتے ہیں دشمنی اور عداوت یہ فطری چیز ہے جس طرح کہ محبت فطری چیز ہے بات اتنا ہے کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور کس سے دشمنی کرنی چاہیے اس کے اندر آ کر بندے خطا کر جاتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کر لیتا ہے آخرت سے دین سے کر لیتا ہے وہ اس نے اپنی محبت کو ایک صحیح روش پر ڈال لیا جس نے ان کو چھوڑ کر کسی اور کو محبوب بنایا اس نے غلط روش پر ڈال لیا ارے بھائی محبت کا جو ہے نا وہ فطری تقاضہ اندر موجود ہے اور دشمن دشمنی اور دعوت وہ موجود ہے اس کا تقاضا بھی اندر موجود ہے ہاں جی اسی طرح یہ بھی انسان کے عقل میں رچی ہوئی بات ہے کہ جس کو میں غلط سمجھتا ہوں وہ غیر ارادی طور پر بھی اس کو غلط کبھی کہہ جائے گا ضرور کہہ جائے گا تو اسلام یہی کہتا ہے کہ غلط کو غلط کہو اسلام یہ کہتا ہے غلط کو غلط کہو اپنی طرف سے غلط بنا کر غلط نہ شروع کر دو کہ نہیں جی جنا بند میرا مطلب ہے کسی دشمنی رکھتا ہے کاتل بند ہے وہ اپنے دشمنوں گلت کہہ یہ اپنی گل سے آ جائے بندہ سارا فساد تو اب حضرت جی اسلام کے دیکھو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں پہلے سمجھا چکا پھر تنبیہ دوبارہ کرتا ہوں دوبارہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ عقیدہ اسلام کا اعتقاد اعتقاد کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ماننے کا حکم ہے ان کو مانو ایک ہوتی ہیں اسلام کے احکام یعنی ایک ہے ماننا ایک ہے کرنا پہلے اسلام میں یہاں پر ذراترتی بیان پر کر دیتا ہوں اللہ تعالی کے احکام دین کے متعلق مسلمان پر کیا فرائض ہوتے ہیں پہلے نمبر پر اجمالی طور پر اسلام کو ماننا پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی ایمان جو یعنی اس میں آتا ہے ایمان مجمل میں آ جاتا ہے ماننا احکام کو اجمالی طور پر مان لیا کیا مطلب کہ جو نبی پاک اللہ ہے وہ سب بر حق ہے بس اتنے سے ایمان مومن ہو گیا پھر احکام کو تفصیلی جاننا یہ فرض ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ ہمارے اوپر یہ کفر ہے یہ ان کو جاننا تفصیلی طور پر تمام شرائط نماز کے وغیرہ وغیرہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کو تفصیلی جاننا جاننے کے بعد پھر ان کو اسی طرح ماننا جس طرح ترتیب ان کی ہے یہ دوسرا فرض ہے تیسرا فرض ہے ان پر عمل کرنا کہ اگر عمل کو غیر ضروری سمجھے تو کافر ہے یہ وزار دین میں رکھنا اجمالی مانتا ہے تفصیل پر آ کر رہ گیا وہ کہتا دا, نہیں جی یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے کافی ہو گیا جس کو اجمالی طور پر مانا اس کی تفصیل ہونے کے بعد کیوں نہیں مانتا تو تفصیلی ماننا تفصیلی ماننا تفصیلی جاننے کے بعد ہوگا پھر مانے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جناب کرنا کہ اگر کوئی اسلام کو کرنے کے لیے نہیں جانتا کرتا ہی نہیں ہم وہ بھی مان لیا ٹھیک ہے یہ کرنے کی بات ادھر نہ کرو جس کے اندر کرنے کا جذبہ نہ ہو اعتقاد نہ ہو کہ کرنا بھی ضروری ہے اس کا یہ اعتقاد بھی نہ ہو تو کافر ہے ہاں جی اس کے بعد اس کرنے کے بعد پھر بیان کا آ جاتا ہے جتنا توفیق ہو اس کو بیان کرو جتنا جانتے ہو اس کو بیان کرو اس کے بعد آ جاتا ہے اس کو نافذ کرنے کا کہ مسلمانوں کا اجتماعی فرض بن جاتا ہے کہ جس اسلام کو جانتے ہو مانتے ہو اس کو نافذ کرو کیا کرو اس کو نافذ کرو اب بات کو سمجھو اعتقاد ماننا اسلام کو کیا ماننا کیا ماننا تو ماننا کس طرح کہ اسلام کو مانو اس کا انکار نہ کرو جس طرح پھر اس کو یہ ماننا ہے کہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا مخالف اور ضد ہے اس کو برا جانو اس کی مخالفت کرو اس کی مذمت کرو اگر اس کو ٹھیک سمجھتے ہو تو پھر تم کافر ہو اسلام کی ضد کو اس مخالف یعنی غلط سمجھنا ضروری ہے اسلام کے مخالف نظام کو غلط سمجھنا ضروری ہے اگر نہیں سمجھتا اس کو غلط تو پھر اسی طرح کافر ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننا یہ پہلا مرحلہ ہے بھائی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو جس کو عوام خواص سب جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین ضروریات دین کیا ہوتے ہیں جن کو عوام خواص یعنی کیا مطلب کہ علماء اولیاء اور عوام کے وہ بندے جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی جانتے ہوں کہ یہ ہمارے دین اسلام کا مسئلہ ہے پکی بات ہے چاہے وہ مستحب ہو چاہے سنت ہو چاہے واجب ہو چاہے فرض ہو چاہے کوئی ہو اسلام سے ہونے کو وہ جانتے ہونا نا تو وہ بن جاتا ہے ضروریات دین میں سے اور ضروریات دین میں سے کسی ضروری بات کا ضروری یہاں پر لازم کے معنی میں نہیں ہے جس کو کرنا ضروری ہو لازم کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ مستحب کا کرنا ضروری نہیں ہوتا لیکن وہ ضروریات دین میں سے ہو سکتا ہے یہاں پر ضروری بمانا بدی ہے واضح ہے یعنی اتنا واضح ہو کہ عوام خواص جانتے ہوں کہ یہ اسلام کا مسئلہ ہے ان کو پتہ ہو ایسے مسئلے کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے کیونکہ کفر <سلام> ہے تو اعتقاد ماننے کا نام ہے بھائی ماننا اسی طرح جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو مانیں اس کا انکار نہ کرے اور اس کی زد اور مخالف کو نہ مانے اگر اس کو مانتا ہے تو پھر بھی کافر ہے اس کو نہیں مانا کیونکہ زدین جمع نہیں ہو سکتی زدین جمع نہیں نہیں ج ہو سکتی اگر کوئی آدمی یہ درخت بھی ہے اور یہ بندہ بھی ہے یہ ممکن نہیں یہ درخت بھی ہے بندہ بھی ہے کہہ سکتے ہو درخت اور انسان کیسے جمع ہو سکتا ہے یہ تو زدے ہے، زدے جمع نہیں ہو سکتی کوئی کہے میں اس کو بھی مانتا ہوں اس کو بھی مانتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا کافر ہے کیونکہ زدہ جمع نہیں ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے گرم ہوتی ہے بجلی کی دو تاریں ہوتی ہیں ایک ٹھنڈی اور مثبت اور منفی دونوں کو جمع کرو تو پٹاخہ چل جاتا ہے کہ نہیں کیوں چلتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ دو تاریں جمع نہیں ہو سکتی اور دو تعلیمیں جمع ہیں دو تہذیبیں جمع ہیں دو نظام قانون جمع ہیں اور ابھی تک ان کے ایمان کا پٹاخہ نہیں چلا میں کہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے آہ! عجیب ظلم ہے یار عجیب ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ اور کیا سمجھا اللہ تعالیٰ نے تو فی کل شائن لہو آیتن اس نے اس کائنات کو ایک شیشہ بنایا ہوا ہے کتاب کھول کر رکھی ہوئی ہے ہر کسی کو پڑھا رہا ہے روزانہ قیامت آئے گی اس کو کہے گا تو اتنا بھولا بالا تھا تمہیں یہ پتا تھا کہ دو تاریں جمع نہیں ہو سکتی ایک ٹھنڈی ہے اور ایک گرم ہے ایک ٹھنڈی ہے اور ایک میرا اسلام گرم تھا کفر بغیرت ٹھنڈا تھا بغیرت ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا لیکن عجیب بات ہے اب ایسی لانت پڑی ہوئی ہے کہ ادھر مسلمان ٹھنڈے ہیں اور وہ گرم ہیں بڑی محنت کی ہے نے یہاں تک پہنچنے کے لیے وہ پہنچ گیا ہے ویسے لیکن پہنچا ہمارے اپنوں کے واسطے سے ہے وہ خود نہیں کامیاب ہو سکتا تھا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں ظلم تو ان لینوں نے کیا جو کیا ہے ہم سے اپنوں نے کیا اسلام اسلام ہے ہے ہے مغلوب مسلمان بہت اچھا اسلام اسلام غالب رہتا ہے حضور نے فرمایا مغلوب نہیں ہوگا سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اسلام کیا ہے وہ حکام میں خدا بندی ہے احکام میں خدا بندی مغلوب ہو جائے تو خدا مغلوب ہو جائے گا خدا مغلوب ہو نہیں سکتا اس کا نوال ہے سمجھ نہیں آ رہی اور میں ایمان سے کہتا ہوں میرے حضرت صاحب نے جب آ کر یہ دین پیش کیا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو تباہ کرنے کی جو سوچے گا خود تباہ ہو جائے گا یہ محفوظ رہے گا قیامت تک اسلام محفوظ رہے گا کہ اتنا بڑے فتنوں کے ہجوم کے اندر اللہ تعالی نے چھنا پنا ہوا دین ایسا ہمیں دے دیا میں حیران ہوتا ہوں جو خالص صحابہ کرام کے پاس تھا اسی طرح کا دین ہمیں دے دیا اگر یہ اس اس ان فتنوں کے ان غلیز ترین ہجوم کے اندر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے تو یہ محفوظ ہی رہے گا اس کو جو غلط کرنے کے تباہ کرنے کی سوچے گا وہ خود متباہ ہو جائے گا اس کو جو غیر محفوظ سمجھے گا وہ خود محفوظ نامحفوظ ہو جائے گا لیکن اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اپنا ہی بیڑا گر کرتے ہیں حقیقت اتنا ہے باقی اپنا ہی بیڑا گرو کرتے اب بھائی بات ہے ماننے کی انہوں لائن وہ, وہ کس پر چوٹ مارتا ہے اس کو پتا ہے کہ یو دی کو شرارتی ہے وہ سارا جانتا ہے نبیوں سے پتہ نہیں کتنے تو وہ تو, تو, نبیوں سے ان کا سلسلہ جاری ہوا ہے کا. تو ان کو بھول ہے کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اصل بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ماننا اب شیطان دیکھو اب لاکھ ہزاروں سجدے ہیں ہم چھوڑے پھرتے ہیں شیطان ایک کی وجہ سے لانتی بن گیا ہم ہزاروں چھوڑتے ہیں کہ نہیں <سؤال> فرق بتاؤ کیوں؟, کیوں جی سجدے چھوڑنے کی وجہ سے اگر وہ کافر ہے تو پھر ہم ہزاروں سجدے چھوڑ چکے ہیں آج تک ہم کافر کیوں نہیں ہوئے بھائی تو اس کا مطلب ہے کوئی ہے گل کوئی اور ہے بات کوئی اور ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہوا ابا وسط ابا اس نے انکار کیا کس طرح کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے لگ گیا پہلے یہ تو دیکھنا میں حق مجھے بنتا ہے یہ کہنے کا میں کون ہوں میں کیا بلا ہوں تو مجھے کہہ رہا یہ تجھے تجھے حق پہنچتا ہے یہ بات کہنے کا میں کیا چیز ہوں مجھے کہہ رہا ہے سجدہ کر بات سمجھو ذرا جی جی انکار سائنس اور فلسفے کے رنگ میں کیا یہ نکالوا نہیں کرتا تھا آنا خیر منو خلقتنی من نار خلقتا ہوں میں تین میں افضل ہوں میں اس سے بہتر ہوں اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا اس وجہ سے اب یہ بات اس نے کی تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے ایسا کہ مجھے نہ کہے میرا حق بنتا ہی نہیں تو غلط کہہ رہا ہے اگرچہ اس نے خدا کو یہ نہیں کہا کہ تو غلطی پر ہے فلان ہے یہ ہے وہ ہے جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہے کسی کو غلط کہنا لیکن ایک ہے کہ یہ کوئی کہے یہ بات یہ کام کرو اگلا اس کو کہے کہ بات یہ ہے کہ جس طرح میں چل رہا ہوں نا ٹھیک یہ ہے تو اس کا صاف مطلب ہے تو غلط کہہ رہا ہے نہیں یہ وہی انکار تو اس نے چپتا نہیں کیا میں سجدہ نہیں کرتا لیکن جو اس نے بات کی اس سے انکار نکلتا ہے تو اللہ تعالی نے مہر لگا دی کہ انکار کیا اس نے بس ابا اب تم ہم سجدے اگر نہیں کرتے تو یہ تو نہیں کہتے کہ سجدہ اللہ تعالی نے ہمیں غلط کہا ہے کیوں بھائی ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں گناگار سمجھتے ہیں یہی چیز اگر شیطان میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی مومن ہو جائے گناہ گار مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم گناگار مومن ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے تو اصل اعتقاد ہے بھائی اصل کیا ہے اعتقاد ہے اصل ہے ماننا اور ماننا اسی طرح کہ اس کا انکار نہ کر اور اس کو مخالف کو نہ مان یہ ہے اس کو ماننا یہ نہیں ہے یہ ماننا نہیں ہے کہ ہم جی اسلام یہ انکار نہیں کرتے اسلام اپنی جگہ پر لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر یہ ٹھیک نہ ماننا اسلام کو اس لائن نے مسلمانوں کو یہاں پر پہنچا دیا یہاں تک پہنچا دیا ان کو لے کر یہاں تک پہنچ گیا کہ بھئی بات یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کو غلط کہو وہ یہاں تک لے آیا کہ بھئی اسلام کی زد مخالف کو نہ مانو اور یہ کہو کہ دین کا تعلق اس میں نہیں ہے اب اس کی تہذیب کے اندر تو یہ ان سب پڑا ہوا ہے کہ دین کا تعلق دنیا کے ساتھ دوسرے لفظوں میں خدا رسول کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ نہیں ہے جب مر جائیں گے تو قرآن پاک پڑھاؤ حافظ لاؤ اور چلی اس میں آم کرو آم تو سات کرو تو تو شروع ہو وہ تو پوری برسی تک پہنچ جاؤ زندہ ہو کر تو مخالف رہو جب مر جائے گا تو پیچھے گو شروع ہو جاؤ گے اسی وجہ سے میرے پاس جب کوئی آتے ہیں نا کہ جی بندہ مر گیا ہے حضرت صاحب بچے کلو جی جی فاتحہ آستے تھے جی وہ کل آستے تھے فلان تو میں کہتا ہوں حضرت یہ بتاؤ یہ جب حضرت زندہ تھے تو سکولی تھے سکھل کے ساتھ یہ متفق تھے کہتا ہے ہاں تو میں ہر جی توسی دین جڑا دے جے نا آ بڑی گل یہ اسلام کہیں دا نا اے دسو بھی تسیحت سی ٹائی ہے تو تھی سا چکلا کے بٹا جے ہم کب کہتے ہیں کہ تم مدرسہ نہ چلاؤ ہم کہتے ہیں ہمارے سکول کے خلاف مت بولو اگر تم مسجد جب میں مسجد میں جاتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو تو کرو لیکن کلب کو تو برا نہ کہو سینما کو برا نہ کہو سود کو برا نہ کہو یہ برائی کو برائی نہ کہو بس اتنا سی بات ہے سمجھ نہیں آ رہی تو انہوں نے اس مسئلے کو آمادہ کر لیا کہ کفر کی مخالفت چھوڑ دو دنیا داری ہے ہماری اب دیکھو اس کے لیے اس نے کیا فتنے کام کیا کہ دنیا داری ہے اس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے لیے اس نے جماعتیں تیار کی ہیں ایک کچھ جماعتیں ایسی اس نے تیار کی ہیں کہ ان کو کہا تم کہو ہم مذہبی ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی مرضی حکومت کرتے رہیں ہیں ہمارا خوش ہیں بس اب وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہے ہیں بس آؤ داری رکھو اس کو کہہ دو تم داری رکھ لو نماز پڑھو بس یہ بات ان کو بنا دیا مذہبی غیر سیاسی مذہبی اور لجیے سن لیجیے کیونکہ اس کا بڑا فتنہ اس کا بڑا فتنہ اس کا نظام حکومت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن پاکمان پڑھا ہے نا قاتل المشرقین حت لا تکون فتنا وقون کتال کرو کتال کرو مشرقین سے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے واہ قرآن تیری عظمت حا تکن فتر یقون دینو کل میں سوچتا رہا یار کہ دین کل اللہ کا ہو جائے کل دین اللہ کا ہو جائے یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اس نے حکم اتارا ہے کہ کافروں سے جزیہ لے کر ان کو رہنے دو اے اسلامی حکومت قائم کرنے والے جب تم نے اسلامی حکومت کر لی تو کافروں کو میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو مار دو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کافر ہے نا ان سے جزیہ لے کر ان کو ذلیل خوا... زندگی اسلام کی غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کرنے دو مارو نہیں تو میں نے کہا کوفر جیسی بلا تو اللہ تعالی قائم رکھ رہا ہے فرما رہا ہے کہ رہنے کو کافر جب کافر رہیں گے تو کفر تو کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فتنہ کس کو کہہ رہا ہے جس کو ختم کرنا ہے حتلا لا تکونا فتنہ محب ہمارے تفسیر والے مفسرین کرام نے فرمایا فتنے سے مراد ہے نظام کفر کفر کی حکومت وہ ختم کرو جب اسلام کی حکومت قائم ہوگی تو پھر دین کل اللہ کا ہو جائے گا ورنہ جوز اللہ کا ہے کل نہیں ہوا سمجھ نہیں آ رہا کن دین و کلو ان لائنوں سے پوچھو اسی آیت کا معنی بتاؤ یقون دین و کلوہو کا کیا مطلب ہے کل دین اللہ کا بنے اس کا کیا مطلب ہے کہ جب نظام کفر ختم ہو جائے گا اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی اس وقت سنو اس وقت عقائد بھی اسلامی عبادات بھی اسلامی اور معاملات بھی اسلامی ہو جائیں گے جب یہ سارے اسلامی ہو جائیں گے تو پھر آپے کل کل, کل دین اللہ کا ہو گیا جب معاملات سے دین نکال دو گے پیچھے عبادات رہ جائیں گی جب نکل جائے گا دین معاملات سے تو پھر اعتقاد پہلے نمبر پر بگڑے گا کہ تم کہو گے اتنے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس کے ساتھ خدا رسول کا تعلق نہیں جب نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے اب شیطان نے سوچا یہودی نے کہ ایمان تو ان کا بیڑا گھر کہو گے اب نماز پڑھتا بھی رہے تو کیا کرے گا جب ہم نے ان کے اندر سے یہ بات نکال لی کہ تمہارا خدا رسول تمہارا دین جو ہے نا وہ ہر شعبے میں آئے یہ نہ مانو تم کہو کہ نہیں بھائی یہ ہماری دنیا داری ہے جس طرح کرتے رہے کرتے رہے یہاں پر مولبی پنگا بھی لیا تو ایسا آخر دا یہ پنگا لے رہے یہ نہیں آخان گے دین کی گل کر رہے یہ مولبی پنگے دے کے ایویں جان جان کے چھیڑتے رہتے ہیں تو نر فسادی نے یہ ذہن جب بن جائے گا ایمان شیروانتی خالی ہے اب یہ بسجد بیت المقدس اور مسجد نبوی جیسی بنا بھی لے تو ایمان نہیں ہے کیا فائدہ دیکھ دشمن کی لجو دہرہ آل دین کلے ہوسول بل ہودا رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ رسول کو بھیجا خدا کے ساتھ ہدایت کے ساتھ ہدایت کیا ہے یہی دین ہے یہ دین ہے جو اسلام ہے یہ ہدایت ہے رسول کو اکیلا نہیں بھیجا گیا اکیلا نہیں بھیجا گیا دین کے ساتھ بھیجا گیا کیوں لے جو لہرا ہوا لبدین تاکہ اللہ تمام دینوں پر اس کو غالب کرے بتاؤ اگر محکوم ہو ایک ہوتا ہے حاکم ایک ہوتا ہے محکوم غالب کون ہوتا ہے بولو جو ہاکم حا... ہوگا وہ غالب ہوگا جو لین اسلام کی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم غیر سیاسی لوگ اسلام جس طرح جن سب حکومتیں اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک کام کر رہی ہیں ہمیں صرف نماز روز حجرکات کی بات کریں. کرنی چاہیے درود کی بات کرنی چاہیے داڑھی کی بات کرنی چاہیے ان لائنوں سے پوچھو اسلام غالب کیسے رہے گا حاکم تو کفر ہوگا تو لوگ ہیرا الدین کل یہ پورا کیسے ہوگا مجھے کل کسی نے پوچھا ہے ملت ابراہیمی کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب اپنے خصب اللہ علیہ وسلم سے بدتبی ملت ابراہیم حنیفا ملت ابراہیمی کی اتباع کرو وہ کیا ہے میں نے کہا جناب میرے حضرت فرماتے ہیں وہ ہے بادشاہوں سے ٹکرانا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے ٹکرائے اس کو کل میں حق کہا آگ میں ڈالے گئے جو کچھ ہوا یہ ملت ابراہیم ہے میرے حبیب اسی پر پابند رہنا بات نہیں سمجھا اور میں نے کہا نہیں تم تو کہتے ہو کسی کو کچھ نہ کہو ہمارے ابراہیم نے تو ان کے خدا کو نہیں چھوڑا تم کہتے ہو ایک بندوں کو کچھ نہ کہو یعنی سچی بات نہ کہو اور ہمارے ابراہیم السلام تو بتخانے میں گس گئے گھس کر ان کے خداؤں کو توڑ دی ان پر جہاد فرض نہیں تھا حضرت ابراہیم السلام پر جہاد فرض نہیں تھا کہ لڑ جاؤ کافروں سے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتا ہوں اپنی جان پر جو میری جان پر جو کچھ ہوگا جہاد فرض نہیں ہے نا صبر تو کر سکتا ہوں نا تو ان کے خدا ان کو نہیں چھیڑتا میں ان کے خداؤں کو توڑتا ہوں وہ قتل تو شمار نہیں ہوگا میں نے بت کو مارا میں نے کون سی جاندار جیب کو مارا تو ان کے بتوں کو توڑتا ہوں یہ تلوار یہ اٹھا کر میرے ساتھ کچھ کریں گے نا میں نے تو ان کے ساتھ کیوں کچھ نہیں کیا دنیا کو تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے آ گئے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے جی وہ ہمیں بچائیں گے یہ کیسے عجیب خدا ہے تو حضرت نے ان کو توڑا اور توڑ کر اپنی جان کو سپرد کر دیا ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت اور عذاب کے انہوں نے چکھا جلا دیا ڈال دیا سب کچھ ہو گیا آپ کے سامنے ہے بات بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلات والتسلیم ان کے خداؤں کو نہیں چھوڑ رہے ہے اور ابراہیم کا جو وارث ہے اس کو حجہ نہیں آتی یہ حق بات کہنے والوں کو نہیں چھوڑتا کیسے عجیب بات ہے بھائی یہی لانت جب مسلمانوں سے نکل جائے گی نا یہ کامیاب ہو جائیں گے یہ لانت نکل جائے کہ یہ ذہن بنا لیں کہ نہیں بھائی کفر والے اور بروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ روک ادھر کرو جو کفر برائی سے روکنے والے ہیں ان کے لیے ساری ملامتیں ہیں اور ان کے لیے ساری نصیحتیں ہیں سارے خیر خواہ بن کر ان کو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں تبلیغ پر نہ مانے تو پھر اندر کر دیتے ہیں سمجھے یار اب حضرت جی اس نے ایک ٹولہ یہ تیار کیا کہ مذہبی غیر سیاسی بن جاؤ یہ دو جماعتیں اس وقت اور سب سے کیونکہ ان کا اعلی مقصد وہی ہے سب سے بڑا مقصد ان کا حکومت ہے تو جو ان کی حکومت کے ساتھ ناراض نہیں رہتے ان کی حکومتوں کے ساتھ ناراض <تصفح> نہیں رہتے وہ بھی ان پر ذرا برابر ناراض نہیں رہتے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو وہ کہتے ہیں ہم کھوریاں تک تم پر خوش ہیں اور جو ان کی حکومتوں پر ناراض ہیں جتنا زیادہ ناراض ہوں گے وہ بھی اتنا ہی زیادہ ناراض ہوں گے یہ زیر میں رکھنا دوسرے نمبر پر اس نے اس اپنے مقصد کو قائم رکھنے کے لیے وہ ٹولے تیار کر دیے جو سیاسی غیر مذہبی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں بھائی مذہب کی بات ادھر نہ کرو یہ شر بن جاتا ہے ان کو کہہ دیتے ہیں سیاسی جماعتیں کون سی جماعتیں ان کا کیا منشور ہے جی مذہب کو ادھر اس ذہن کے لوگ اگر ان کو اپنے ووٹوں کے لیے مستحب ادا کرنا پڑے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے مستحب ادا کرنا پڑے تو آگے آگے بیٹھے ہوں گے اور اگر ان کی شیطانی دنیا کو دین کے فرض سے نقصان پہنچتا ہو تو پیچھے بھی نظر نہیں آئیں گے سمجھ نہیں آ رہی چوری ووٹ لینا محفل ہوگے اگے فارغ ہوئے بریلویاں کی ملا اگے جنڈا چکیا ہونا اتوں فارغ ہوئے شیئن کی مجلس پھر پیش پیش ہونے بہت ہی بریک نظر رکھنے والا اس کو پہچان لے تو اور بات ہے تمہارے ہمارے جیسے موٹی نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں نا وہ ادھر بھی سمجھتے ہیں کہ کمال ہے چودھری صاحب جیسے عاشق لوگ کہاں سے نظر وہ <laughs> خود خبیس اندر ہنس رہا ہوتا ہے کہ پاگل کا بچہ تجھے کیا معلوم میں کیا بلاؤں ہر کسی کے ساتھ اس کی خواہشات کے مطابق ملنا یہ ان کا کام ہوگا ہر کسی کے ہر کسی کی خواہش اور مطلب کے مطابق ان کو ملنا تاکہ یہ راضی رہیں اور ہمارے دنیاوی مقاصد ان سے حاصل ہوتے رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق اور کیا کرتے تھے یہ تھے ان میں سدھی جی گل تو کرنا گٹیج بیٹھے سن وکیل صاحب ایک میرا ملنے والا اس میں گل سنائی کہ میرے بچیاں نے نانے آبو نے انچیا کہ پترو سیاست کی وہ ابو کہہ ابو جی سیاست یہ بھی کریے کچھ تو دسیے کچھ کہیے ہور کریے وائیے ہوئیے ابو سیاست کہ گل سنو یہ جو مرضی آکو سڈے پرانے دورے تین بھن یقین سیاست کتنا رکھ د اب سیاست یعنی دوسرے لفظوں میں فراڈ چکر بازی لاکھ لانا تو یار کیا عقل رہے خیر ادھر میں آتا ہوں بعد میں اس نے سیاسی ہاں پر بات چھڑ بھی گئی ہے اب پھر کیا ہوں گا اس کو پورا ہی کرنا کیونکہ ہماری کفر مخالفت کفر مخالفت یہ ہماری فکر کا خلاصہ ہے تو جدر جدر کفر چلتا ہے اس کے ہم شدید مخال سیاسی نظام یہ کفر پر مبنی ہے میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ سیاسی نظام جمہوری کو ماننے والے کا کوئی دین مذہب ہو ہی نہیں سکتا یہ میرا دعویٰ ہے چاہے ملہ ہو چاہے پیر ہو چاہے میاں ہو چاہے بی ہو اس کا کوئی دین مذہب ہو سکتا اس کا خدا رو کیوں ایک دلیل تو اس پر یہ دیتا ہوں میں نے کہا خلاصہ بھی پیش کروں گا ساتھ دلائل بھی پیش کروں گا دلیل سنو دلیل ایسی دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ روئے زمین میں اس کا کسی سے توڑ نہ بن سکے دیکھو بھائی وہ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اس کا کوئی دین مذہب دلیل پہلی سنو یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ شرافت کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شریف بندہ ادھر آنے لگے کہتے ہیں خیر تینوں ہوا کی چنگا پلا سائیں بندے کے پترا کام ہے اور دین قرآن توجہ دین قرآن خدا رسول صحابہ اہل بہت اولی سب شریف آن کے نہیں تو جب انہوں کہہ دیتا ہے کہ شرافت دا انہاں کا یہاں تلک تو سارے ساروں انہ تعلق انہاں نال دین قرآن ایمان نال شرافت نال جدو نہ تعلق رہا دین ایمارشا خطا دوسری دلیل یہ ہے کہ جب ووٹ لینا ہے بات ساری ووٹوں پر ہے ووٹ لینے والا چاہے وہ کوئی مذہب اپنا رکھنا رکھتا ہے وہ دعوی کرتا ہے میرا فلاں مذہب ہے لیکن یاد رکھنا کہ اس کا یہ ذہن تو ضرور ہوگا نا کہ ووٹوں کے ساتھ جس کی حکومت بن جائے گی ماننی پڑے گی سمجھ نہیں آ رہی یہ پہلے مانے گا تو آئے گا میدان میں پہلے اترنے سے پہلے اس کا یہ زیر ہوگا کہ خواہدیوں کی بنے عیسائیوں کی بنے کنجروں کی بنے کافروں کی بنے مومنوں کی بنے کسی کی بنے جس کی بھی حکومت بنے گی ہم اس کو مانیں گے کیونکہ ٹاس ماننا پڑ گیا جب ٹاس مان لیا کہ ٹاس پاری بات ختم ہو جائے گی تو ٹھیک سپاہی صحابہ والے ادھر آئے میرے پاس تو اس نے سوال شروع کیا میں نے کہنے لگا شیعہ کافر ہیں ان کو مارنا فرض ہے گستاخ صحابہ کے گستاخ ہیں کمال ہے تمہیں غیرت نہیں آتی فلاں میں نے کہا یار میں کہتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں کہ تمہیں تم کافر شیعہ کو کافر نہیں سمجھتے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا میں پکی تمہیں تمہارے منہ سے ابھی منواتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ حوالہ دوں گا حوالہ نہیں دیتا حوالہ تیرے منہ سے بناؤں گا میں نے کہا بتاؤ شیوں کے ساتھ تم ووٹ مانتے ہو کہتے ہیں ووٹ لڑتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا شیعہ بھی ووٹ لڑتے ہیں آزم تارک بھی لڑتا تھا کہتے ہیں سارے لڑتے میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب ووٹوں کو تم نے مانا تو اگلی بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ اسلام میں کافر کو حکومت کا حق کا حاصل ہے کہتا ہے نہیں کافر کو میں نے کہا حکومت کا حق کا حاصل ہے اسلام میں نہیں میں نے کہا جی بتا شیعہ ووٹ لڑتے ہیں نا تمہارے ساتھ تم ان کے ساتھ لڑتے ہو کہتے ہیں میں نے کہا جب شیعوں کے ووٹ تم نے مانے تو شیعوں کو حکومت کا حق مان لیا کہ نہیں لیکن اتنا ہے نا شرط اتنا یہ ہے کہ اگر ان کی کثرت ہو جائے بس پھر حکومت کر لیں میں نے کہا ادھر تو یہ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں کافر کو حکومت کا حق نہیں دیا جا سکتا کافر تو کجا فاسق کو بھی حکومت کا حق اسلام نہیں دیتا یار اللہ بن حنزلہ حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ جن کو فرشتے نے غسل دیا تھا جنگ ہو کے اندر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں جزید کی حکومت کے مقابلے میں مسجد اپنا مدینہ شریف کے اندر جو میدان حرا لگا تھا میدان ہررا کی جنگ یہ کن کے اشارے پر ہوئی تھی کن کی تحریک پر ہوئی تھی یہ وہی صحابی حضرت عبداللہ بن حنزلہ تھے انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن تابی نہیں ہے یہ خود صحابی ہیں باپ بھی صحابی ہیں بیٹا بھی صحابی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یار اگر جزید کے خلاف ہم نہیں نکلتے تو ہمیں خطرہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسنے نہ شروع ہو جائے فاسک کو دوبارہ نہیں کیا گیا میں نے کہا تم کافر کو حکومت کا حق دیتے ہو کہتے ہو ووٹ لڑ اگر تمہارے ووٹ زیادہ ہو گیا تو حکومت تمہاری بن جائے گی پھر صاحب کو گالی نکالنا جو مرضی کرنا کرتے رہنا ہم آپ کے پاس باندھ گے کیونکہ ہم نے آپ ووٹ مانے ہیں اور میں نے کہا خدیش ادھر تو اس کا ووٹوں کا حق مانتے ہو اور ادھر کہتے ہو کیسے عجیب بات ہے کافر کہتا ہے تو ووٹ نہ لڑو اس کے ساتھ ووٹ لڑتا ہے کہ پھر تم کو سلمان پہلے مانا ہوا ہے یہ تیرا ڈرامہ ہے لوگوں کو صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لائنوں تم نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے حکومتوں نے کیسے اٹھایا تمہیں کتنا پیسہ لگایا اسلح تمہارا ان کا ہاں جی سب کچھ وہ ان کی طرف سے تمہیں ملتا ہے ہاں جی باڈی گارڈ محافظ ان کی طرف سے تمہیں ملتا ہے خیر تو ہے تو جب کچھ یہ سب کچھ تمہیں میں نے کہا اس کا مقصد صرف اتنا ہے तुम्हारी इस जमात से निकलने से पहले दाढ़ी वाले की चेकिंग नहीं होती होती थी आज बीस साल पीछे चले जाओ हम सफर करते थे कभी दाढ़ी वाले को नीचे नहीं उतारा जाता पहले तो चेकिंग ही नहीं होती थी बहुत काम ही होती थी अगर होती थी तो किसी दाढ़ी वाले को नहीं छेड़ते अब यह है कि पूरी गाड़ी से सिर्फ दाढ़ी वाले को उठाकर नहीं चले जाते ऐसे आगे नहीं یہ سب سے دین کی عظیم خدمت جو ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے یہ انہی بزرگوں کے نتیجہ ہے یہ بزرگوں کا حصہ ہے انہوں نے اسلام پر مہربانی کی تو بدنام کر کے رکھ دیا غلط کام ہوا نا ان لائنوں سے پوچھو قتل کرنا سزا دینا مجرم کو یہ حکام کا کام ہے آیات آیات الہی توجہ آیات الہی جو ہیں کیا وہ ساری عوام سب سے برابر مخاطب ہو رہی ہیں ان کا مخاطب کون ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ازان ہوئی ازانی ہے از تو بزانی فجل دو دوں کل واحد من میں آتا جلدا سو کوڑے مارو زانی عورت اور مرد کو ان لائنوں سے پوچھو تفسیروں میں دیکھو کتابوں میں دیکھو کیا لکھا ہوا فجل دو کوڑے مارو اس کے مخاطب کون ہے عوام ہے یا حکام ہے سزاؤں کے مخاطب حکام ہے اور یہ لائن عوام کو اٹھاتے ہیں اٹھو فصلہ اٹھاؤ مارو بندے مارو یہ کافر بن رہے ہیں تو کا فتنے کے فساد کے اور کیا ہوگا وہی بات ہے کہ اسلام جب کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹو تو کس سے کہتا ہے اگر تم ہم کاٹیں گے ہماری ٹانگے کاٹ دیں گے ٹانگے بھی ساتھ کاٹ دیں گے ہاتھ بھی کاٹیں گے ٹانگے بھی کاٹ دیں گے چور بے وقف قوم ہے اس کو بے وقوف بنانے کے لیے بنانا کو اقبال ہمارے کہتے ہیں علامہ اقبال سے پوچھا گیا حضرت یہ بتاؤ ہم جدھر بھی نظر اٹھاتے ہیں ہجوم اور ہجوم بھیڑ اور بھیڑ ہوتا ہے یہ کیا چکر اگر پیر بیٹھا ہے دجال اپنے دور کا بنا ہوا پیر دجال صاحب ہے تو اس کے پاس بھی ہجوم ہے اگر سیاستدان بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس بھی ہجوم ہے ہر طرف ہجوم بھی ہجوم ہے یہ کیا چکر اقبال نے کہا اصل بات یہ ہے اس میں نہ کوئی پیروں کی کرامت ہے اس میں نہ کوئی پیروں کی کرامت کا دخل ہے نہ کوئی سیاسی حکمرانوں کے سیاسی لوگوں کے زور کو دخل ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ قوم غلامی میں رہنے کی صدیوں سے آتی ہے اقبال کے شعر یہ ہیں کہ اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور اس میں پیری پیری آج کل کے پیروں کی کرامت کی بات کرتے ہو تو سوائے تمبی چکن دے کرامت کو کیڑی تو ثابت کرو یہ کرامت انہوں کو لب جاندی ہے پیر بھی گائے مریدنی بھی گائے بے پتا نہیں کدھر گائے کرامت لبے گی تو نا। کرامت نام دش لے گی تو اشارہ کر کے آخن گیا آ جڑا سا کبر والا پیا ہی نا بزرگ یہ سرکار بڑیا کرام نام کھاتے نہیں جی اپ،, آپ آپ کو دسوں گے ہر شہ میں پیری لیکن ہجوم ہے کتار بنی کھڑے تماشے خدا بھی قسم کرتے خدا رسول کے نامہ دتا پیر رکھ جائے گا لیکن پیر دے آستانے تے جائے گا آس پاس گوبر جی پائے گا گوبر رکھ لے گا اینا مراد قوم بن مشرق خدا رسول دے نام جتی آسان پہ جائیں تھلے ہزار نام پائے جی سہنے لگ جائیں یار اخبارات ویکو اشتہارات ویکو ہر تھان روزتے پائے رو گا روف کی تعلیم سی لانتی یہودی نے ہر شہر حرف لکھا دیتے نام لکھا دیتے ہیں الفاظ لکھا دیتے نے ٹافی بسکٹاں چکن بحال ہو گیا کہڑی شہر چکی کتوں چکن لگ پہ ساری دیہی ایک ہی رقم اقبال میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور سمجھی کہ زور ہے حکومت کا تو وہ پی پی سیکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام وہ ہے پنجابی چکھا وہ کہہ دٹو رہا جنا چہر کو پوچھ مروڑ کے نہ کنڈ سوار نہ ہو چاس آئی سمجھ نہیں جائے سابت کرو سابت کروے سن ہم کہیں ہمیں کہیں ہمیں جب ووٹ جو لڑنے نے پندرہ تیرہ دن دے جو ووٹ میں ہر کسے تچی دسو ووٹ لینا بندہ یہ لازمان جیل رکھے گا تو گل بھی کرے گا بھائی تیرے جو کام تیرا آئے گا اے نہ کریے تو فر جی ہوں سنی آتے بھابی نی وابیت نکا کے رواں گا ووٹ مجھے مل گیا بن گیا جی این گل سنی او بھابی کہہ دیں ووٹ سانو دیا جی جی سنی رہی جی تو آخر جی گیا آپ نے دسے انہیں آخرا سردار فیصلہ بادر چلا نا پکے بند دسی یہ پکے بندے کہہ سا مولوی سے ہاں ایک جج نے مندر سما نام نہیں ملتا تو اس نے پانچ سات مسیطیں بریلیاں تو لے کے ووٹان کی خاطر پہ ملاؤ پہ مسیطا دون رہ مذہب دسو مذہب رہے دین سا مذہب کی رہے مذہب سنی بھابی دیلام کتنے دین نہیں رہ سکتا ووٹ والے کا ہر کفر ہر نظام ہر شاید خیشات کے مخالفت کا سبق دئی جی تو یادیں چل دوسری گل یہ یاد رکھنا میری گل جا ووٹ آن کا دشمن ہوں ماہول معاشرے دا بھی دشمن ہوں یاد رکھنا میری گل دا ماہولر انتہائی دشمن ہو حالانکہ وہ لفظ بڑے میٹھے بول رہا ہے ماحول معاشرے میں دا تک یہ کر دوں گا لیکن اصل ان ساری محنت کا خلاصہ ہے کہ میں لتان کھڑی کر دوں بچہ کتنا ہے پہا کتنا ہے कार्य कर रहे क्यों ला पुत्र तेन पता है कि साढ़े नए जलसे ने असा आपसूव कर रहे हैं सवाल जवाब हो रहे हैं असा जदों किसी महफिले नहीं जाते साफ भी ला हो गल आई इस वास्तव असा समझा होंगे समझा अपने होंगे जोड़ा सूझी दुश्मन समझाने लगा कि भाई दुश्मन थोड़ा समझाइगा समझाई बा सजन तो भाजी गल तुशी जिस तरह आए जो उस तरह ही तश्ीफ लै लो इत बैठ के ऐसे तम तकलीफ होगी हां अगर यह है کہ <تصفح> تھی اگر سچ نو کوئی کسی بلے نہ ہی جانتے ہو سننا چاہتے ہو تو پھر کام بھائی سمجھ آ رہی توجہ اچھا گزارش یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کا بھی وہ کیا ہوتا ہے بہت بڑی کیونکہ ان کا ڈرامہ سارا ہے ہی یہ دنیاوی معاشرہ ہم بنانا چاہتے ہیں ہم تو معاشرے کی سی. ہم تو خدمت کے لیے آئے جی میں کہنے لگے اس طرح رہے ہیں کہ یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو تمہارے ان کے پاس تمہارے پھنسانے کے لیے یہی الفاظ ہیں کہ ہم تو خاطر خدمت کے لیے ہمیں ووٹ تو دیکھو کیا کرتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا دھوکہ ہے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نظر تا فرمائے تو دھوکہ ان کا ہے تو سامنے واضح ہے لیکن پھر بھی میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ جو ووٹ لڑنے والا ہوتا ہے وہ جرائم پیشہ جتنے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان سب کا حمایتی ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے حمایتی کیوں ہوتا ہے ووٹ لینے کے لیے ان سب کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جہاں پر مشکل آئے گی ہم تمہارے یہی ہے نا اب وہ جرائم پیشہ جرائم پیشہ گندہ پھوڑا ہوتے ہیں ملک کے اندر گندے پھوڑے کی طرح ہوتے ہیں انہوں نے تو معاشرے تباہ کرنا ہوتا ہے لیکن جمہوری نظام اس کو کیا دے رہا ہے آسرا دے رہا ہے کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ ہمیں منتخب کر دیں حکومت بن لوٹ دیں ہماری ہم حکومت بن گئی کر دے ہم کیا کرتے ہیں یہی مطلب ہے نا اب بتاؤ کہ جب ایک آدمی جرائم پیشہ لوگ جو کہ معاشرے کا گندہ پھوڑا ہیں اور جنہوں نے پورے معاشرے کو کھنگی پہ کیا ہو ان کا سب سے بڑا حمایتی اور محافظ بنتا ہے وہ معاشرہ کا دوست ہے اور اس کی مجبوری ہے یہ بھی بات لین رکھنا اگر ووٹ وہ, وہ, وہ, وہ لڑتا ہے تو اس کی مجبوری ہے کہ ہر برے بندے کا ساتھ دے. اگر وہ کہے کہ جناب میں کم تولنے والوں کا مخالف ملاوٹ والوں کا مخالف منشیات فروش کا مخالف قاتلوں کا مخالف ذہنیوں کا مخالف جھوٹوں کا مخالف بے نمازیوں کا مخالف بے داڑیوں کا مخالف میں بے پردہ لوگوں کا مخالف غذاوں کا مخالف میں کا مخالف ہو سکتا ہے کہ اس کو بیوی پاک جو اس کے گھر میں رہتی ہے وہ بھی ووٹ نہ دوں وہ کہے اگر تے سب کی مخالف کا ہے تو میں تیری مخالف ہوں تو بیال نکلے आएंगे नहीं, नहीं।, नहीं तो उसकी क्या सलाह अभी वो बुद्धि से भी वोट नहीं लेना चाहता वो तो लोगों से लेना चाहता है तो इसका साफ मतलब ये निकला कि वो हर किसी का हिमायती बनता है फिर वो कामयाब बन जाता है यही है ना और ये हमारी बुद्ध कौन इतना नहीं समझ सकती आज तक तो यार जी क्या है। हर इलेक्शन के बाद الیکشن اور یہ جرائم اور فتنے ملک میں بڑھ جائیں فسادات بڑھتے تو کیوں نہ بڑھیں کہ تمہارا قانون تمہارا نظام جمہوری ہے جو جرائم کی آبجاری کرتا ہے ان کو پانی دیتا ہے ان کی فصل کو مضبوط کرتا ہے اتنا بے وقوف ہم بن گئے ہیں کہ ادھر چاہتے ہیں امن اور ادھر چاہتے ہیں کہ بھائی ووٹ ہونے چاہئیں تاکہ ووٹوں کے ساتھ جو امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں جب وہ محفوظ رہیں گے تو یہی کام کرتے رہیں گے بات نہیں سمجھ آ رہی معلوم ہوا معاشرے کا دشمن اور سنو بھائی وہ اپنے ماں باپ کا بھی دشمن ہے میں کہتا ہوں وہ اپنی جان کا بھی دشمن ووٹک مارنے والا اپنی اس وجہ سے کہ جب وہ لانتی بے وقوف ہر محتی اور مجرم کا ساتھی دوست بن رہا ہے تو وہ کبھی مجرم سیاحے آدھے نے سپا آنے آنا اپنا سپا نال یاری جان نال توفا پہلے ہوں ہر ایک بندہ جو آخیا جی میں اج تو بعد جہٹ بچھو میں پلا شروع کر رہا یہ مطلب کہ ابا جی تیار ہو جائے اما جی تھی تیار موٹا ڈنگ بنا کے بناو گا یہ ہوتی بندہ اور پیڑا ہونا اپنی جان تا کر کے سور دے بچے یہ بھی آپ خود آپ ہی مارے جگہ نہیں مری بزرگ لکھو کسی واسطے کرتے کدی آپ اور اپنی ماں باپت قدر ہے ہی نہیں ان کو ماں باپ لانتی مخالف نے تو ماں باپ چھوڑے کنجر بت کر سمجھتے یا کنجر برابر روپ مجھے ایل بڑی اس طرح جی چیز جیسا جی ووٹ کنجر کا کنجر کا بھی اتنا ہے کمینے کا بھی اتنا ہے پر شریف کا اما جی کا بھی اتنا ہے کہ نہیں جی ایک طرف چکلے کی کنجری ہے ایک طرف اما جی ہے ووٹ برابر ہے بیٹا الیکشن کے موقع پر کہتا ہے امی جی تیاری کرو جلدی گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے آپ کو لے جانے کے لیے پرلی طرف سے چکلے کی کنجری آئی ہوئی ہے ادھر سے آپ جائیں گی دونوں برابر جلدی کرو جلدی کریں یہی مطلب ہے کوئی اور چیز ہے لک لانت ہونے ساری کی مت مارنی تو پیر صاحب ہے تو پنجر کے برابر بنا بنایا کوئی بزرگ صاحب ہے تو برابر بناؤ گیا سمجھ نہیں آ رہی جس کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہے ووٹ مانے تو بزرگ ہی اور ووٹ جمع نہیں ہو سکتا اور ووٹ یہ تو محاور ہے ووٹ کا مطلب یہ ہے سب برابر ہے کندر کمی نہیں کتب دل سب برابر ہے آپ اچھا ایک لطیفے کی بات کرتا ہوں میرے حضرت صاحب چھوٹے نے ان کہا یہ بتاؤ یار دنیا میں شریف زیادہ ہیں یا کمی نہیں مومنٹ زیادہ ہیں یا کافر پکی بات ہے آپ کو یہ تحقیق سے یہ بات معلوم ہے کہ کافر کیا ہے مومن شریف کمینے تو یہ ووٹ کس لیے ہی ہوتے ہیں جب ایک چیز پہلے ہی معلوم ہے تو پھر ووٹ کیوں ہوتے ہیں ہاں بتاؤ یا تو کہوں میں معلوم نہیں ہوں معلوم کرنے کے لیے ڈالتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں اچھے کتنے ہیں برے چلو پتہ چل جائے پھر حکومت بن جائے جب پہلے ہی معلوم ہے ووٹ بنے کے لیے ملا بھی کہتے ہیں ہاں جی ووٹ کرو جی کیوں جی معلوم کریں ووٹ کراؤ معلوم کریں کہ اس کے ساتھ زیادہ ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ ہیں تو پاگل کا بچہ کیسی عجیب بات ہے تو دیکھ رہا چاہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتے کہ مسجد میں زیادہ ہوتے ہیں کہ سینما میں یہ بتا شریف زیادہ ہے کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے ملا کہ جی بس غلط بندے بہت زیادہ ہیں غلط بندے بہت زیادہ ہیں تو تم کس لیے یہ محنت کر رہا ہے ساری اب صرف راز اتنا ہے فرنگی نے کیوں جو ووٹ رکھتے ہیں اس کو معلوم تھا ووٹ گنتی تو ہو چکی हर किसी को मालूम है सिर्फ बात इतना थी कि एक आदमी के पास दस सुअर थे वो हिंदू था मुसलमान के पास पांच हिरन अब हिंदू ने सोचा कि इसको कैसे ये हरण खाना नहीं छोड़ता सुअर खाता नहीं सोच सोच कर उसने कहा जिनकी परस्त को लगाता हूं اس کو کہتا ہوں جس کے جانور زیادہ ہونا اس کا جانور کھانا پڑے گا تو پاگل مچلا جو ہے وہ مان گیا اس لگا دیجیے اب جناب جی میں گنتی جب شروع کی غیر بات ہے اس کے دس تھے اس کے پانچ اب مسلمان اگر کچھ سمجھ رکھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کی گنتی کی ضرورت کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ دس ہے میرے پانچ ہیں میں گنتی پہ کیسے آ سکتا ہوں اگر آؤں گا تو مجھے تو سور کھانے پڑیں گے اب اس اسلانتی نے سور کھلانے کے لیے یہ منصوبہ سوچا کافر نے بھی اپنی حکومت بنانے کے لیے یا کمینوں کی حکومت بنانے کے لیے اس کو معلوم تو زیادہ یہ ہے ہمارے سور زیادہ ہے قدرے کا آئن کو لگاؤ پھر حکومت ہمیشہ ہماری ہوگی بات کر صرف اتنا معلوم ہوا یہ لئین لوگ معاشرے کے بھی دشمنی اپنی عزت کے بھی دشمنی ماں باپ کے دشمن خدا رسول کو دہائی دین مان تو اس کا ہو ہی سکتا ہم بھائی تعلیم جو سکول کیا ہے اس کے دشمن ہیں پہلے نمبر پر ہم وہ نظام حکومت حکومت یہودیت ہے،, ہے یہ یعنی کوکر کے مخالف ہیں کوکر کا بڑا جز جو ہے وہ یہودیت ہے پھر یہودیت جو ہے اس کے اندر جو بڑا جز آیا وہ نظام حکومت ہے ان کا لادن نظام حکومت جس کو وہ شمار کرتے ہیں سائیکولر حکومتیں ہو گئیں جس طرح اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں وہ جناب ہم اس کے دشمن پھر اس کی وجہ سے تعلیم کے دشمن کیونکہ تعلیم کے بغیر اس کا نظام نہیں چل سکتا تو چل سکتا امام احمد رضا جیسا عالم ہو ریاضی دان اتنا بڑا کہ انگریز بھی جہاں پر ریاضی میں رہ جاتے تھے کوئی نہ کوئی بندہ بھیج کر ان سے بچوا وہ چپڑا سے لگ سکتا جب تک میٹرک نہیں لگ سکتا انگریز کو پتا ہے میٹرک سے عقل نہیں دیکھتا میٹرک سے عقل مار کر اپنی غلامی کے گر سکھا دیتا بس یہ yes, hmm. سرا hmm. ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ میٹرک شرکت پتہ ہے اس کو کہتے زینواش کرنا دس سال تک ہوں میں جڑا دس سال شادی نال لگے سب وہ اپنے نظام آ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں یار کہ ایسا کرو سکول پڑھو لیکن حکومت میں نہ شامل ہو یا وہ ایک فتویٰ ہم بھی دے دیتے ہیں غلطی سے دیکھا جائے گا کہ بچیا مت کرو معافی مانگ لیں گے اللہ تعالی سے سکول پڑھو لیکن حکومت میں بھرتی نہ ہو ٹھیک ہے <تصفح> اس کا مطلب صاف یہ نکلا تو اس نے یہ سب کچھ اپنے نظام حکومت کریے اسی تب اقبال کہتا ہے کہ یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور اور رانائی انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد یہ مدرسہ یہ جوان ، یہ سرور آئی جنہ یہ سرور تلاے گا وائپ فرنگی کی کوشش منڈے نتے تو بہتا سرور دیکھ ون سبنا گا ہونا ون سبنی کڑی تو ان جی. <تصفح> لین دی لین دی <تصفح> <مشہور> ہے ون سبنی تھانڈ نچن کی میرا اقبال بندہ پا یہ مدرسہ یہ جمان یہ سرور آج میں مدعواشی لاؤ کیوں پتا ہے یاش بنے گا انتہا درجے کا سرور لا بنے گا کہ ٹرک تھلے فٹے گا یہ مدرسہ یہ جمان یہ سرور آئی انہیں کے دم سے ہو ہس انہی رہا انہیں کے ہو رہا ہی نہیں. جو کچھ رولا جی یہ کے دم سے میخان فرنگ آباد محان ہے محمد آج جڑا مح خان فرنگی آباد وجہ کی ہے آ بیٹھے سمجھ نہیں آ رہی سرور دم نے نا نگیاں کرو ج مرضی ہے لاؤ گے دریا ہر شہ ادرو مکا لو سمجھ لگی تک بنا دو سارے بٹن دے چلے ہٹی پی بولو گال بٹن نہ چلتی بچاری اپنے آپ چل سکتی اسے بٹن میں لگنے والی قوم تیار کرو euh. اور اس سلسلے میں منوی ہے کہ عورتوں کا پڑھنا کی ہے سکولوں چلو یار چھشتی چھ کے عورتوں کا من لینا کئی مول بین ہیں اور یہ نہیں دیر بنتا تو مہر خیر ہے نا میں تو ایلان کیا سل پوچھ تو عورتوں کی بجائے منڈیا کلنا بہت آرام ہے وہ کیوں میں مڈ پہ ہے کہ ممکن ہے بندہ دلہا ہو تے بڑھی ہجاواں شرم اکبر آبادی فرمند ہے میاں بدلے تو بیوی بدلے <سطور> <سطور> <سطور> کون میاں صاحب جدوں پینٹ پا کے تے پلیٹ فارم کڈی پھرے ہوں سچی دس نو مطالبہ کیتا جائے گے تو ترخے ٹوپی والے جی گمی. انہیں آخنا مینو جنے مرضی برخے پوالا تینوں تو روزانہ ہی بہنیا نا تیرے کنجرا نگا کہڑا ہونا جنوبی ویخنا ہو دس پہرم ہزار کتیا ہو گی پیدا ہوا محکوم <تصفح> ہے مرد حاکم ہے جن کے حاکم حدور با... مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نو مکتو شریف میں فرماتے ہیں بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے روح کی طرح اور قوم ہوتی ہے جسم کی طرح روح گندی جسم گندا روح چنگی جسم ہر <تصفح> <تصفح> <تصفح> سچی دسو براو روح جو ہوئے ڈکیٹاں ت ج جسم آتے داتا ہجویری کا لب جائے تو یہ ممکن ہے کہ روح تو اندر صدیق اکبر کی ہو اور جسم باہر سے ابو جال ہوگا جیسے حاکم ویسے کام مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے جیسے مرد ہوں گے ویسے اور سمجھ نہیں آ رہے تو عورت کی تعلیم سے مرد کی تعلیم دیکھو بھائی بات سیدھی شادی ہے اگر یہ تعلیم ہے تو عورتوں کو کیوں منع کریں بھائی اگر یہ کوئی اور بلا ہے تو پھر مردوں کو کیوں کھلائیں سمجھ نہیں آ رہے آپ کو معلوم ہے کہ زہر ہے اس سے بندے متتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی فتویٰ دے کہ یہ عورتوں کے لیے تو حرام ہے مردوں کو کھلا سکتے تو اس کا صاف کیا مطلب ہوگا مردوں کا خاتمہ کرنا اس سلسلے سے میں ایک بات کرتا ہوں اگلے دن میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا وہاں پر نا ہاں چشتیاں شیل وہاں پر ایک پروفیسر پر, کالج تھا اپنا وہ لڑکے کو بھی ساتھ لایا اس کے اندر ایک اچھی صفت تھی کہ وہ لڑکوں سمیت کاغذ مبارک نیچے سے اٹھاتا تھا اور وہی چیز اس کو کھینچ لائی حالانکہ میں ایسی جگہ پر بیٹھا تھا جہاں پر اس کے آنے کا حق ہی نہیں تھا مطلب میں کچہری میں بیٹھا بندہ <laughs> لیکن وہاں پر وہ آ گیا داڑھی مونچھ اس نے مڈائی ہوئی لڑکا اس کے ساتھ تھا اس نے کہا جی میں کالج ہے میرا اپنا میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں پابندی پڑھاتا ہوں لڑکے نے بتایا جی جی کاغذ مبارک بھی اٹھاتے ہیں لڑک, لڑکوں سے بھی کہتے ہیں خیر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضرت اس تعلیم کے متعلق کچھ بتا آپ اس کی بات سنو کہنے لگا مجھ سے آ لوگ کہتے ہیں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے میں ان کو کہتا ہوں سیدھی ساری بات ہے یہ دین کے متعلق ہیں اس کے متعلق نہیں ہے میں حیران ہو گیا میں نے کہا لین ملا نہیں مانتے یہ اپنے منہ سے خود کہہ رہا ہے خیر میں نے کہا چلو کچھ زمین رہ سکوں میں نے اس کو کہا میں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی اگر کسی چیز کے نفع نقصان کا علم نہیں ہے یہ مورزی ہے فائدہ مند ہے مضر ہے نقصان دہ ہے کوئی معلوم نہیں ہے یہ بہام ہے پوشیدگی ہے اس میں اس کے کی کیا اثرات ہوتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے اگر اثرات نکلیں گے نا تو اس, سے اس کے نفع نقصان کا علم ہو جائے گا اس کے مضر فائدہ مند ہونے کا ضرور علم ہو جائے گا جب اس کے اثرات سامنے زہر پڑا ہوا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے ایک آدمی کھاتا ہے مر جاتا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ دل کے اندر شک پیدا ہوگا کہ یہ چیز کو مذر لگتی ہے لیکن پھر آپ کے اندر یہ بھی اٹھ سکتا ہے جواب آپ کے یار یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا ہوگا دوسرا کھاتا ہے مر جاتا ہے اب زن ہو جائے گا شخص گمان پیدا ہو جائے گا اگر تیسرا مر جاتا ہے تو یقین ہو جائے گا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس نے کہا جی بالکل ٹھیک میں نے کہا دس سو ہزار مر جائے پھر تو آپ کو پکا یقین ہو جائے گا نا انہیں کہا جی ٹھیک ہے بالکل میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو تعلیم ہے سکول کی اس سے مرد اور عورت پتہ نہیں عرصہ دراز سے تعلیم کب سے پا رہے ہیں آپ کو زندہ نظر آتے ہیں یا مرے نظر آتے ہیں؟ بس یہ تو مردہ اسی کو کہتے ہو جس کو کوئی احساس نہیں ہوتا اس کے ساتھ جو اس کے سامنے جو ہوتا رہے وہ کبھی اٹھ کر کسی کو کچھ نہیں کہتا کہ کیا کر رہا ہے یہی ہے نا اسی وجہ سے مردہ کہتے ہو نا اگر اٹھ کر گلے پارٹ جائے تو مردہ کہ ہوگا میں نے کہا جناب بس بات پر ختم کرتا ہوں میں نے کہا جناب یہ کرو کس تعلیم سے ایسے زندہ دکھاؤ جن کے سامنے کفر برائی اور ظلم میں یہ کفر کا نظام چل رہا ہے سارا اس کے اٹھ کر گل پڑ گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے چلو بول پڑے یورپ کے کفر اور برائی کو یہ بڑی خوشی سے قبول کر رہے ہیں یا اس کو رد کرتے یہ شہادک مردے مردے ہو جاتے تو اچھا تھا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یار یہ مردوں سے بھی بنتر ہیں کہ مردوں چلو مردے کسی کو نقصان تو نہیں دیتے یہ لائن ایسے ہیں کسی کو چھوڑتے ہی نہیں تو پھر اس کے زہر بندے مار ظاہر ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کو سامنے نتائج نظر نہیں آئے سمجھ آ رہی کہ نہیں تو بھائی ہم تعلیم کے دشمن ہیں ہم نظام کی وجہ سے تو وہ نظام اسی کے سر پہ چلتا ہے یہ لا دین ہے تعلیم لا دین ہے اسی وجہ سے اس تعلیم کے اندر جو تعریف آپ کو نظر آئے گی وہ کفر کے نظام کی نظر آئے گی کوئی کتاب اڑھا عربی کی کتاب میرے پاس کرم شاہ پیر کرم شاہ جس کو کہتے ہیں پھر کرم شاہ کے مدرسے کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں اُن کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان کیا کوئی دنیا کا ہندو سکھ یہ بات کہہ دے کہ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ واقعی ان کے نبی کو پسند ہے یہ واقعی اسلام کے خلاف نہیں ہے میرا کیما کر میں نے آخری بات کی ہے سکول کالج کی تعلیم جو جا کر مدرسے میں ان کو شعور اور ترقی دینے کے لیے داخل ہوئی ہے نا تو اس کی کتابیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں انگلش کو لوگ اور وہ مدرسہ جو کسی پیر اور بزرگ کرم شاست جیسے نے بنایا ہے بزرگ نے بنایا ہے بزرگ کا مدرسہ ہے سب کچھ ہے میں اس کی بات کرتا ہوں اس کی عربی کی کتابیں میرے پاس پڑھی اس کا نام ہے نہیں، نہیں، انشاء، ہاں، الاسلوب اسل ان شاہ صحیح طریقہ عربی بولنے کا عربی لکھنے کا صحیح طریقہ یہ کتاب کا نام ہے الاسلوب اسلوب سحیش کل اس کا اندر کیا ہے چھوڑو صرف اس کے اوپر کس گتے کو دے اور دکھاؤ بھی کسی غیر مسلم اور غیر مسلم مشرقی ہو مغربی نہ ہو یہ بھی فرق میں مغربی مسلمان کو گبارہ نہیں کر سکتا مشرقی کافر کو گبارہ کر سکتا ہوں میں اتنا حقیقت سمجھ چکا ہوں مغربیوں کی ہندو اور سکھ کو بلاؤ اس سے پوچھو یہ اوپر کا گدہ دیکھو یہ جو کچھ اوپر ہے یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے یہ ان کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہے یہ اسلام کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے اسلام ایسی ہی تعلیم دیتا ہے اگر ہندو اور سکھ مان جائے مجھے ٹوکے کی مشین میں رکھ لو جس بات کو کافر تسلیم نہیں کرے مسلمان نرم اور پیر کہے کہ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے یہ شعور ہے یہی تو ہے رسول نے کہا جاؤ علم حاصل کرو بتاؤ کس تعلیم سے پیر کو اتنا کور باطن اتنا دین دشمن اندھا بنا دیا گیا کس تعلیم نے بنا اب بتاؤ یہ تعلیم چھلانگ لگا کر مدرسے میں جائے تو مدرسے والے لینوں کا یہ حال کر دے مدرسے والے شریفوں کا یہ حال کر دے تو جب خود ملا یا خود قوم کے بچے اس تعلیم کے پاس چل کر آئیں گے تو ان کی کیا خدمت کرے گی سمجھ نہیں آئی بزرگوں چلو ایک اور بات بھی کرتا ہوں تو سکھول کے اثرات جو ہیں چلو اتنا تو دیکھ لو کہ کسی بازار میں تو آپ جاتے ہوں گے نا بازار میں جو زنا کی دعوتیں ہوتی ہیں بورڈوں پر کھالو بورڈ بورڈ ہوتا ہے نا بورڈ نیچے کریانے کی دکان ہے اوپر جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس بورڈ گجرات کے دنیا کے بورڈ صرف دیکھتے جائیں بس ایمان سے بتائیں آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے کد, کبھی اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں ادھر بوڑوں کو دیکھیں ادھر اپنے اندر ضمیر کو دیکھیں ضمیر کیا کہتا ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں یہ یا تعلیم یافتہ ہے بولو بول بولو دوسرے لفظوں میں ہماری قوم کا کاروبار اس وقت تک نہیں ہوتا جس وقت تک کہ زناح کی دعوت کا بورڈ لگائے ऐसे होता है कि नहीं हर जगह पर जो नंगी औरतें हैं अब मेरा सवाल इतना है ये अनपढ़ हैं या तालीम याफ्ते बस मुझे इतना जवाब देना चलो मैं मान लेता हूं مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی تو تو پڑھا لکھا آدمی ہے تو تو پڑھ لیتا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہم مند... ان پڑھ لوگ ہیں ہمیں کیا معلوم کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہا یار ان پڑھو کہتا ہے میں نے کہا اکھ تو نہیں ہے تو تیلو کوئی تا ہے بابا کہ میں بابا اب سارے کام دنیا دے ویگ کے ہی کرنے ہیں کے حوالے لب لب کے کرنے ہیں میں نے کہا بابا جی یہ بتاؤ یہ بھینس ہے یہ گائے ہے بکری ہے یہ نئے دودھ کرانا ہو نئے دودھ اس کو جب کرانا چاہتے ہو تو حوالہ دیکھتے ہو یا آنکھوں سے پتا چل جاتا ہے کہ اب کہتا ہے دیکھ کر ہی پتہ میں نے کہا کچی فصل کبھی کاٹی ہے جناب نے کہتا ہے نہیں میں نے کہا وہ حوالہ پوچھتے ہو لکھا ہوا یا اپنے آپ نظر آ جاتا ہے جاتا نظر آ جاتا میں نے کہا سارے کام دیکھ کر یہ بارش جب اوپر بادل ہوتے ہیں کبھی ایسا بھی کیا ہے آپ نے کہ اوپر بادل نہ ہوں اور آپ بھاگ کر اندر گھس جائیں بارش بہت شدید بنی ہوئی ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں میںسا کر کرتے ہو یا دیکھ, دیکھ کر میں نے کہا بابا جی بن پڑ مت لگا ہے سارے کام تینوں دنیا کے ویخ کر لینا تو دس پہ تینوں دھی تی پدلیا نہیں دسیا بڑھیا قیامت نب نو بھی یہ داؤں گا ت میو تو لا لیں گے کوئی پڑھنا ہوں پتا نہیں لکھا رب تین یہ ہر شہ نزا کر لینا سائیں کہ بن گیا تہنا تھی پوتر پورا ماہول ماشرہ بدلیا نظر نہیں سی آیا سمجھ نہیں آئی پڑھنے اور جس قوم نے حشر اتنا کیا ہے اپنی عزت کے ساتھ کے بیان سے باہر ایک بات بتاتا ہوں سوسائٹی والے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے آس پاس آج کل تو سوسائٹیوں کے جناب وہ طوفان آئے ہوئے ہیں آپ طرف کہ نہیں کہ ہاؤس ہاؤسنگ سٹی میں جی ادھر جو ہے نا بڑے باشور مہذب لوگ رہتے ہوتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ وہاں فرنگی نے نا اپنے نظام کے ساتھ ان کا نظام لانا یہ چھاننی ہے چھانی وہ چھاننی مار مار کر جس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غیرت مان کا قطرہ نہیں رہا اس کو شکیم میں بھیج دیتا Allah. وہ کہتا ہے کہ ادھر سارے ایسے ہی رہنے چاہئیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی کلب سے آ رہی ہو تو وہ کہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ رات کدھر گئی تھی نہیں یہ سارا ٹولا ہی ایسا ہونا چاہیے اس ہاؤسنگ سکیم کے اندر کہ جس کی نہیں گئی تو دس آدمی صبح پوچھنے آئے رات آپ کی نظر نہیں آ رہی تھی کہاں گئی تھی اور یہ بڑے ہی مہذب لوگ ہیں بہت مہذب لوگ ہیں میں ایمان سے میں نے اگلے دن سوچا کوفر اور ہر برائی کے اندر انتہائی دلیر ہوتے ہیں کوئی ماسا شرم نہیں ہوتی ہے لیکن جب برائی سے روکنے کے لیے ان کے سامنے کوئی دین بیان کیا جائے اور برائی کو سامنے رکھ کر کہا جائے یہ برائی ہے یہ بغیرتی ہے یہ بے ہے اس وقت بیچارے بہت ہی شرمیلے ہو جاتے ہیں افسوس ہے <سؤال> ہمیں تو بہت شرم آ رہی ہے آپ ننگی باتیں کرتے ہیں میں نے کہا واقعی یار اس بغیرت کو اپنی ننگی بیٹی جو نظر نہیں آتی تو آج ننگی کے خلاف جب بات کریں گے تو بچارا یہ بہت شرم شرمسار پانی پانی ہوتا ہے اور کہتا ہے افسوس ہے یار ننگے کا لفظ منہ پر لا رہا ہے بہت بے شرم ہو ہے یعنی دوسرے لفظوں میں کفر برائی کرتے ہوئے یہ لانتی کبھی نہیں شرماتے جب کفر برائی کے خلاف بات کی جائے تو پھر شرما جاتے پھر مہذب بن جاتے یعنی دوسرے لفظوں میں میرے بھائی ساز صاحب کہتے ہیں فرنگی ترقی کی جب ہم دیسی شرح کرتے ہیں تو یہ بیچارے کہتے ہیں بڑا بدتمیل ہے کیا کہتے ہیں کیا مطلب کہ اگر وہ فلم میں ڈانس کر رہی ہے ناج رہی ہے جبکی پا رہی ہے تو گل کریے شرم نہیں آتے ہے کنجر کا ٹول آئی حدے لوگ چلو مسیح گے سی اسی اتنے بغیرت نہیں بچہ اس لیے غیرت نا کر میں ہے کہ بابا جی وہ چاندنی مار مار کے رکھے تو مجھے اس حد تک بندے آن کے دستے ہیں اللہ میری تو اللہ کہ ستنا ہی اوتے رہن سن اوے چی اس کنجر کوئی فکر نہیں اچھا غیرت مند ہون دی گل کرن لگا بہت دور تک پہنچ گئے ابھی مسئلہ پوچھ رہے میرے کو آم کئی بند مولوی کو پوچھتے ہو گیا ہو جی اور مر جائے تو غیر بندہ اندا دے سکتا <laughs> میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ تمہارا تقوا کمال ہے اس کو کہتے ہیں کتے والی پرہیز گاری کہتے ہیں جی کتے والی پرہیزگاری کیا ہوتی ہے میں نے کہا شیخ جامع احمد اللہ نے لکھا ہے کتے کی پرہیز کیا ہوتی ہے کہ ہر گندگی میں ہر گندی نالی میں مردار میں گسا پھرتا ہوتا ہے ایسے نا لیکن جب پیشاب کرنے کی باری آتی ہے ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہیں چھیٹے نہ پڑ جائیں سمجھ نہیں واپ لگا فرد گند چہ ماردا ہے ہر پلیتی ہے ہر پلیتی کبیا ہے ہر پلیتی یاری ہے بابے ہوری جدو پیشاب کرنے کی واری آ لتان چپ لینے نے مت چھٹے پایا جان پرہز کریے فرق نہ آ جائے میں چھے کی بلا ہوگا پرہیزگاری لانتی اگلے دن میں لطیفے کی گل ہے میں گجرا والے جا رہا سا... ادھر جا رہا تھا سا... سیال کوٹ نوپ دن نماز زور دقت ہو گیا میں جان کے نا لٹرین سینڈ نہ بڑی والے میں اودے وڑ گیا کیونکہ سان چیڑخانی والن دسنا پہا جان کے چھڑو وہ اگوں چیڑن گے ابھی گل کر لا میں جان گے اودے بڑ گیا شرمیلیاں بیبیاں پاکا دو آ گئی پگ رکھی باہر جکا گئی درایا درایا میں کیا شانہ بشانہ چلن دیں شانہ بشانہ چلن دیں برخے لا کے پرا مارے نے باقی آ وکھرے رکھنے نے حضرت صاحب لکڑ تھانے سیر اے کندا کتے آکوے نے لا سد تے ہر گندگی دے اڈے تے چ بائی کھڑا کتے کا پوتر لٹرین وکرا ہائے میاں اے قوم پتہ نہیں اچھا کی بن گئے کی بلائیاں میں من سمجھ نہیں لگتی ہزور دیا مستان کے کتے کا پوترا کوئی تے ویخ بھائی میں اج تش بھی نہ آخ مینو ایک بندے پوچھا دو گلا کرنا ایک بندے پوچھا اس آخر چیز تھی یہ دس مول بھی تکریر کی فیس یہ جائز میں جی میرے کو فتوا جی سننا ہی نا یہ ہاتھوں پلو دن دی تقریر سننی پھر بھی جائز دی. آؤ چاہ جی تینوں خدا اکل دے شرح دی سمجھ ہوگی تے پھر یہ پلو دن دے بھی لکھان روپئے دن توں آخ میرے ایمان کی قیمت بہت زیادہ لاکھ روپیہ نہیں میں پاگل نہیں کہ تین بلا لوا پتر تین ایماندار بدھو قوم ہوا سارے آپ سمجھ لگی گل پاگلو کی سمجھ تو سمجھو کوئی نہیں شرح کی سمجھ کوئی نہیں پتر میں ہوسری گل یہ کوئی گل کفر دی نہ کوئی گل نجائز ہو کر صرف جڑے لفظ بول ہیں نا اپنی داد دد لینا روز پاگ دیا خا دیا نبی پاگ دیا مستانیا دوانیا پروانے آشکا درچی بول سبحان اللہ صرف یہ ہوئی لفظ یہاں دے بولنے تینوں قتل کرنا کرتے کافی میں صحابہ کرام دی زندگی دی پڑھیے جنہوں دی زندگی ساڑے آستے بہترین نمونہ نہیں تے انہ دے دے میں نہیں ویکیا کسی تعریف تاریف کل کلمے کہ انہاں بولے انہ اپنے انہوں انہاں آخر ہوئے آشکا دیوانیاں پروانیاں مستانیاں بخاری شریف میں ہے غالبان خواجہ حسن بسری فرماتے ہیں تیس صحابہ کو میں نے دیکھا وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہم <سؤال> وہ منافقت کا خطرہ کرتے ہیں ہم عاشق ہونے کا یقین رکھتے <سؤال> اور میں آیا بدھوا آپ کفر دی غلامی بدترین پسے پہ ہر <سؤال> برائی دوزخ پتہ نہیں سڈے واسطے کی کرے گی تے کی سارے شروع ہونا ہے وہ جا گے اتنے کتے کا پوتر ملنا کو تھوڑا چلے گا فرشتے نے رب کا حکم کوئی بھی ایسا کام نہیں, نہیں چڑیا جا جہنم فرد نہ کرتا ہوٹے کوفر تک ادر وسائی دیتے کیوں کہ کی جیسے پہلو سمجھا گیا کہ کوفر نظام صحیح سمجھ رہے اس کے باوجود ہوں جدو اال تھی ہوں ایک بندہ ذرا توجہ تجویل سنیا جی ایک بندہ ٹی وی تو لائ ٹی بی اس طرح دیا کوئی پانچ سات موسی مردہ مبتلا ہو مرن گئے تو انہوں حکیم صاحب آکھے اٹھو چارے پہلوانا ذرا چی جی بول تیرے در روستم کتنے لبنا ہے ذرا چی جی بول پتا اینکت کتوں لوگ ہے چیتی بندوبست کر لابے مطلب سچی دسو گڑا بو بھی حکیم تک جی پرہیز رکھ ایسے چاہیے تین خبردار زیادہ نڑے گیا تر جانے اللہ تعالی بس تین سوکھ دے میں دائیاں کریری جکا تینوں پی بس ہوں حال بڑا نازک اللہ تعالیٰ خیر کرے گا ان شاء اللہ خیر اگا دل بھی نہ چھے رستم ساری دنیا تیرے اگے کمزور ہے پر زور ہے تیرے کتنے لبنا غرض ہے کہ جب مریض کو اس کے صحت صحت مند اور تندرست ہونے کے بہلاوے دیے جائیں گے تو وہ تو بیڑا گرگ ہو جائے گا اس کو اتنا احساس تو دلاؤ کم از کم تو مریض ہے اساں ساڈا انج کھ نہیں رہا اتوں لہنتی آشک بھی توں ہے پروانا بھی توں ہے مستانہ بھی توں ہے دیوانہ بھی توں ہے سرکار دا درب رسول دا سارا کچھ دیوانے ہاں ٹٹو انگریز دے دیوانے بن گئے رسول دیں ماں نل دس اصل تے آپ تیر جانا جڑے کہ بندے دے پتروں والے کام جی چار پہلو کرنے بھی سن وہ بھی چڑھ دیتے مالی پہلو ہی آ کے جانا سرکار آشک ہے دے پروانے میرا بزرگ نے دیکھو میں اگر میں جناب کے ساتھ مخاطب جتنا دیر رہا ہوں میں آپ کی تعریفیں ہی کرتا رہ اپنے بھی تاریفیں کرتا رہتا ہم ایسے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں جنت میں اور ہمارے اندر صرف ایک گھٹ رہ گئی ہے سچی دسو تش لبنا پیو حال مولہ گی پی کا بس ایک گٹھ رہ گئی تیرے مرن کی دیر بوے کھلے نا معلوم ہوا کے یہ جی الفاظ ہی اس قوم کی تباہی کے لیے کافی ہیں بدھو قوم نمجوے تو بزرگ لوگ فرماتے ہیں اس کو اپنا راہبر سمجھو بنا لو کہ جس کے دل میں گندگی کے خلاف اتنی اپنا ہر برائی اور کف کے خلاف اتنی نفرت ہو جتنی گندگی سے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کہ لوگ اس کے لیے بہانے بنائیں نا اس کو بہانے تراش کے دیں کہ یہ کرو یہ کرو گندے گنا کر لو تو وہ کہ نہیں یہ دل ہی نہیں مانتا میرا کر رہا کمل کفران اللہ قرآن اللہ, اللہ جل شان و قرآن پاک میں فرماتا ہے میرے محبوب کے صحابہ یہ میرا احسان ہے تم پر کہ اللہ تعالی نے تمہارے دل کے اندر کفر فسوخ اور اسیان گنا بدکاریوں کو انتہائی ناپسند کر دیا بنا دیا انتہائی ناپسند بنا دیا کہ تمہارا جس طرح گندگی سے نفرت ہوتی ہے اس طرح تمہیں کفر اور برائی سے نفرت ہوتی کیسے عجیب ملا ہیں جو کفر اور برائی کے لیے خود بھی راستے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں کہ اس طرح کر لو تو ہو جاتی ہے اس طرح کر لو تو کوئی حرض نہیں پیر بھی اسی بان تلاش کرنے میں بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم ابتدان دشمن نظام کے ہیں کفر کے ہیں پہلے پھر یہودیت کے ہیں پھر نظام یہودیت کے ہیں پھر تہذیب یہودیت کے ہیں پھر تعلیم یہودیت کے, کے ہیں کہ تعلیم کیونکہ ان سب کا وسیلہ بنی ہوئی ہے تعلیم ہی بنیاد ہے میں آخری ایک تبصرہ جہاں پر پیش کرتا ہوں ہاں اس کے اندر پر سارا کچھ آ بھی جائے گا میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا آخری تبصرہ ہے یہ ایک ہوتا ہے پہلے نمبر پہ تعلیم ہے پھر ذہن ہے پھر بندہ ہے پھر ماحول ہے پھر نظام ہے یہ ترتیب ٹھیک ہے یا غلط ہے پہلے کیا ہے پھر ذہن پھر بندہ پھر ماحول پھر نظام تعلیم سے ذہن بنتا ہے تعلیم اچھی ذہن اچھا تعلیم گندی ذہن گندا اس کے ساتھ کسی کا اختلاف ہے یہ ممکن ہے کہ تعلیم اچھی اور ذہن گندا بنا دے تعلیم گندی اور ذہن اچھا بنا دے ذہن سے بندہ بنتا ہے ذہن اچھا ہو تو بندہ اچھا بن جاتا ہے ذہن گندا ہو تو ایسے کبھی دیکھا ہے ذہن اچھا ہو بندہ گندا ہو بندوں سے ماحول بنتا ہے بندے اچھے ہوں ماحول اچھا ہوتا ہے بندے برے ہوں ماحول پھر ماحول سے نظام بنتا ہے کیونکہ ماحول سے بندے نکلتے ہیں کوئی آسمان سے تھوڑے گرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ, یہ ترتیب بالکل اس کے ساتھ کوئی دانشور اختلاف پہلی تعلیم تعلیم ذہن بندہ ماحول نظام تعلیم سے ذہن بنتا ہے تعلیم اچھی ذہن اچھا تعلیم گندی ذہن گندہ ذہن سے بندہ بنتا ہے ذہن اچھا بندہ اچھا ذہن گندہ بندہ بندہ بندوں سے نظام ماحول بنتا ہے بندے اچھے ماحول اچھا ہے ماحول سے نظام بنتا ہے میرے سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی بندے تھے وہی بندے جنہوں نے واشیانہ نظام واشیانہ معاشرہ واشیانہ ماحول بنایا ہوا تھا رسول اکرم آئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہی لوگوں کی تعلیم بدلی تعلیم سے وہی وہی عمر وہی عمر تعلیم سے ذہن بدلا ذہن سے یہ بندہ بدلا بندوں سے یہ ماحول بدلا ماحول سے نظام بدلا تو وہی فاروق اعظم خلیفہ وقت ہے ایسے آئے کے نہیں اس سے بڑا تبصرہ اور کیا کروں یار اب یہ چیلنج کر کے دنیا کے میں کسی دانشور کو بٹھا کر سمجھوں اس کو سناؤ آشش نہ کرے تو پھر کہنا اب تبصرہ کرتے ہوئے حرض کرتا ہوں کہ پھر سرکاری غیر سرکاری لوگوں میں بیٹھ کر نظام کے متعلق اوپر سے چلتے ہیں نیچے سے چلنے کی بجائے اوپر سے نیچے آتے ہیں نظام کے متعلق بات کرو ہاں جی نظام کا چناؤ کیسا ہے سرکاری غیر سرکاری بندے اگر اس نظام کی تعریف کریں تو مجھے نیچے بٹھا لینا سرکاری ارے بھائی بڑے ب... چیف جسٹس جو ہے وہ بھی پیٹ رہا ہوتا ہے کہیں وزیر پیٹ رہا ہوتا ہے کہیں وزیر پیٹ رہا ہوتا ہے سارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جی بہت پتہ نہیں خبر نہیں کیا بنا ہوا ہے باز. سمجھ نہیں آ رہی ماحول کا پوچھو سرکاری خیر سرکاری لوگوں میں بیٹھ کر توبہ توبہ حضرت حدرت گندا ماحول تے تا کتا نہیں نیچے آ جاؤ بندوں کا سناؤ وہ حدرت جی بندے کے بندے دے پتر ہی نہیں رہا کوئی مولوی جڑیا ہونا مولبیاں کا حال آیا جی آپ پیران ج ہونا کی پوچھنا ساڈے پنڈ پیر والا آ تینوں کی پتا کی کر گیا کوئی حکومت نئی کوئی عوام جڑ کو کسی تاجر جڑیا کو کسی مزہ دا ٹھویا تے ہر پا ڈگ بجتا جی بہتا وہ آتا میرے میں صرف ایک وقت تاریف سننا جس وقت کسی بندے کا کوئی کام اڑیا کسی د ہو جاوے ہو جائے پہیں انتہائی تنگی تو مشکل نہ ہو جائے تو پھر چنگا در صاحب پہ وہ سو نا پھیر ہی کھڑا ہے یہ کام کر کھڑا سرکار بندہ بہت چنگا اچھا تو سو کا انہیں کام کیا کلے لوگوں نے چا پھیریا سرکاری ایڈا کتا بندہ میں نہیں ویکیا کہ گل کر اپنا کڑ کاچ مارے جا کے چنگا ہے وہ سارے جاگے چنگا جا کے ہے کہ نہیں افسوس ہی ہے یہ انسانیت کہیں تھلے آ جاؤ جی ذہن سناؤ بندیاں حضرت صاحب کھوپڑیاں ہی الٹ گئی نے تھلے آ جاؤ با جی تعلیم دا سناؤ ہے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے شعور ہے یہ ہی یہ سرکار ہوا دسو کمال ہے پاگل کدو ہونا ہے تعلیم خلاف بولیں ڈایا جی میں کہ گڑا پوی کوئی ایسی مت بجی ہے چارے نگ اتنے جو بگڑے پائے وہ بگڑ گئے بابا جی یہ دسو جس جس ڈاکٹر دتوں مریض مرنا مجرم اونے ہی ہونا کہ دجے ہونا یہی گل ہے منھی نے سنا گل اک آک کے نہائی تو بڑی لطیفے کی گل ہے بندہ بمار ہو گیا پہلا پیارا پتا لگا بھی فلانے شہران بازار <tack> گیا سر ویکیا ہر دکان دے کنیاں ٹنگیا نے کنیا جان گی ہاں جن کو ہانڈیاں ٹنگیا بڑا مکا ہوئی عجیب پنڈ و محلہ ویک بازار ویکیا حکیم کا کسی دے ہزار, ہزار ٹنگی کھڑی ہے کسی دے پانچ سو کسی دے سو کسی طرح ویکتا ویکتا نا سب تو کٹ جل جی سن تین ہانڈیا والا سی وہ بٹھا جا کے پا جی ہاتھ تو میں بعد چھاوا گا پہلو ہانڈیا کا مسلا سمجھاؤ بھی یہ کا ٹنگیاں نے کتا جی اتے رواج ہے کہ جن بندے حکیم کو مرد نے اونیا بابا جی سارا تو یہ تین گھنٹے ہوئے دکان کھولیا چوتھا مریض تین اپنی منگایا پھر میری آنٹی بھی ڈگ دیں گے ان بھا جی دہائی خود بنڈیا <سار> <açık use>. ساریا ڈنگیا ویکن سکیم موڑ ہاتھ لکھائی آ میرے بچے شور سکھا دیا جی گلا تیل بن کی ہے افسوس ہے خدا وہ گل مینو ایک آدھ چیز کی تصے تو تھلے رہ گیا دنیا چند تولی چک لی میں لا سارے سکویاں چند لے گیا کتا کہ سانو اتنے بندر دین یہ مہربانی یا چند تو بھی اتنا لانا تو لے گیا ابھی یہاں کنجروں کو بڑے آواز آ جڑا بندہ کھوتا بن جائے نا ڈنگر بن جائے بندہ رہے ہی نا حق بنتا ہو چن بنا لے رہن کا ول <سؤال> پیو جس لانسی اپنے رن کا ول کوئی نی انہیں آپ ہی آنا آخنا میں ادھر ٹور گیا تو اتنے ٹور گیا وہ ترا ٹور جیا مین ہاں جی مہربانی سانو اس کیوں جو اصا ہیٹیں ہی جانا اتنے پے آ چار دن بعد پھر ہیٹان ٹر جانی کبھی چانت بھی قبر ویکھی جی پاگل دنیا سمجھ نہیں آ رہی اور پھر وہی لا دین کیونکہ وہ لانتی کا سہن ایک ہی وہ لا دین میڈیا میڈیا ذرا ہے بلاغ یہ ٹی وی ہے یہ اخبار ہے یہ ریڈیو ہے وہ ہی کام کام وہ ہی ایک کو چل رہا ہے ذہن وہ ہی ہے لا دین کیمیں جی عظام جاری نماز جاری ٹی وی دیوے چاہ رہی سونے تو سونے تلاوت ہو رہی ہے نا تو نا دوسرا کھاتا بھی پورا چل دائیتا ہے اوہ اوہ کیوں چل ہے پہ آئے کیوں چل دائیتا ہے اوہ اس باس پہ چل دائیتا ہے وہ ہمارے تہذیب ہے ہماری ترقی ہے ہماری خواہشات ہیں وہ ہمارا سرور ہے مول صاحب وہ دنیا داری ہے وہ املات ہمارے چلتے ہیں، یہ کیا ہے <laughs> یہ ہمارا دین ہے وہ کتے والی پرہیز گاڑی کہ کفر وہی نا کفر اور شرط کفر کو ملا دو اسلام کے ساتھ ملا دیکھ گل میں کرنا نا پیغام کسی میرے فون چل دیغام میرے بھیج دنڈے کا رشتہ ہون لگا نے, جی جی پندرہ ہزار تنخواہ بنا لینا پوچھا کر کن تنخواہ بھی ہزار تنخواہ ہے تو پنجا ہزار تھلے بنوا لیں میرے بنا کسی گلے خون اور میں ایس مامل آئی اچھی گل سنا کروے زمین تو وہ بھی گل نہ سنی ہو بے شور ڈنگر کی گل سنانا شور وال دی کہانی کافی لمبی ہو گئی تے بے شوریہ دے آن کے مکالے شور دی اتنا بڑی طویل کہانی بے شعور بے شوروں پر آ کر ختم کرتا بے شعور کی میرے گھر کے پاس نا ایک خیمے تمبو میں گھارا بیٹھا بلوچستان سے سیلاب زدگان سے سا. سارا گھر کا گاری انپڑھ پڑتا ادھر بھی وہ خیموں میں رہتے تھے بیچارے کیونکہ ادھر پانی نہیں ہے بلوچستان کے علاقے میں غربت کافی ہے باپ ان کا ڈرائیور تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اندھا بھی ہو گیا بیچارہ بڑا آدمی تھا لڑکا تھا شادی شدہ وہ ادھر آ کر کام کرتا تھا خیر وہ جب گھر ادھر میرے ساتھ ایک ہویلی ہے اس میں آ بیٹھے ان کی مائی صاحبہ بوڑھی مائی ان کی ہمارے گھر آئی پہلے دن دودھ اور روٹی لینے کے لیے ہمارے گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک تم روزانہ دو ٹائم کی روٹی اور بچوں کے لیے دودھ لے جائے بولے جاتے تھے. ہوا یہ کہ ہمارے گھر والوں نے نا اپنا مستعمل جوڑا کپڑوں کا اس مائی کو دیا کہ اپنی نو کو دے دینا بیٹے کی گھر والی کو دے دینا اس نے وہ جوڑا جا دے دیا بالکل اب ویسے غریب تھے دوسرے سیلاب زدگان تھے मुसाफिर थे कपड़े फटे पुराने उसके बेटे ने कहा माई के बेटे ने कहा अपनी घर वाली को ये कपड़े तुमने नहीं पहनने वापस कर करो उसने कहा क्यों उसने कहा हमने इनके घर का नमक खाया है अल्लाह। میں ہم بغیرت نہیں ہے جب یہ کپڑے پہنے گی تو میرے ہاتھ نہیں لگیں گے اس کو تو میں بغیرت نہیں ہوں میں یہ دوبارہ نہیں کر سکتا واپس وہ واپس دے کے جوڑا ایمان سے بتا یہ ان پر بے شعور اتنا غربت زدہ اتنا بچارہ چارا ذلیل اتنا تنگ دست اتنا پریشان حال اس کے باوجود چند دن روٹی کھانے کے بعد وہ اتنا عزت کی قدر کر رہا ہے کہ کپڑے کو بھی ہاتھ لگانا گوارا اس سے عزت کا نقصان ممکن ہے اب ایسی ہی توقع تعلیم یافتہ لوگوں سے رکھ کر دیکھا چاہے پیر چاہے بالی ہو چاہے کوئی جتنا بڑا گریجویٹ ہے نا کر سکتا ہے کوئی اپنی عزت کے تحفظ کی توقع سچی بتانا معلوم ہوا گل کرنا دس بندے بیٹھے سن ایک بندہ آیا تو انہیں آخیا پا جی لال خوب برفی لیاں دیا. سارے جڑ گئے ہے ٹٹی اتنے نہ مراد نے چاندی کے ورک لائے کال دو چار ڈلیاں باقی برفی بھی رکھ چڑیا پھر چلو پہلی باراں بار چکنا نہ پوے وہ ڈلیاں رکھ کے پلیٹ رکھ دیتی ہوں کھانے شروع ہو گئے برفی کھدی تو چس تھوڑی جی آئی تو جا گند کھا تو زے نہ بور والے کتنے برفی کتے کٹی نٹ بون چڑانی شروع ہو گئے بدبو بھی آ گئے سارے خان دین کے چلو کتوں لا برفی کچھ بندہ آیا اللہ میں کبال ورگا لائی نرفی دس بیٹھے جڑے سارا جگ پا گیا تو کلا سیا آ گیا دا مارا گا لپڑ چپ کر کے کھائی جا بہت تنگ کرے مارو آ گئی پتہ نہیں اس قومل اسلام ہائی سکول غوثیہ پبلک سکول گزالی کالج نکلتے ہیں سارے دجال امام غزالی ہے فلاں سچی دسو کوئی ایک بندہ بچوں گزالی نکلے کبھی سچی دسے مائی دلال بان کھڑی کر کے آتی امام گزالی تو جیتے رہو امام گزالی درد نکل پر برفی نہیں آتا تو ہوں صرف گل ایسا کوئی باہر آن کے حضرت صاحب ورگے انہیں جدو آخیا شرم کرو کی کھانڈا تیرے انگے بکھ ہی دے ہوتے ہیں جی گزارا رکھنا ہمسا تو آتی ہے ٹبر تو پی آ سارا گھر تو آتی ہے ساری گلی تو آتی ہے سارے محلے تو سارے ملک تو آتی ہے ساری دنیا تو آتی گل یہ بھی رل کے کھان جو ڈہ نو ساری پی آ جی میں لنگائی جاندے نے جے کوئی سیاح حضرت صاحب ورگا آن کے پرا مار سارا جگ پاگل کلا سیا آ گیا صرف ایل یہ ہماری فکر کا خلاصہ ہے دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ मीडिया भी इसे तरह कुफर इस्लाम कट्ठे रखना है सही छोटिया है। बात यह छोटिया बातों बस होना बात जो कुछ उसे है ना वो सानू पता है जग नहीं जाता हांच रहा जाने वाला जा बारा नहीं जा सकता کر سونا اللہ تعالی جے اے حق سمجھایا یہ دے پابند ران کی توفی بخش تاکہ اسان بھول بھلے جے پہلو رہ گئے تو ہوں جان بجھ کے نہ مارے جائیے کو کہو دین بیان کر دے صرف کلمہ شریف ہی بیان کر دے ظالم پھر دیکھ تمہارے چینل چلتے ہیں <laughs> سمجھ نہیں دین اور دین حق نہ لڑائی مانگتا ہے پہلے کچھ نہیں مانگتا لڑائی منگے کیوں آپ گال پی جی نہیں بابا جی میں حیران ہونا میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے oh, سبحان اللہ ہر سفتہ والے کیوں گلے پڑھتے? لوگ آ کر لے. Oh, مدین مکہ چھ کے مدینے آ گئے لڑن آ گئے oh, خیر <سلام> <سلام> oh, دے بچے تو کوئی کوئی نسن ڈے چوکے کلاش نہ بارڈر فلانے بارڈر فلانے کر دے جی کر دے ختری نج اڈا دلانا چولہا آنتی پوترا باہر کی لین جانے तू सच आ कि इतने घर बैठिया भी तेरे न अगले आयाद कर नहीं जी तेरू जाने की लड़ नहीं तेरा तू दीन जे जेड़ा दीन है जड़ा मैं दस्या माई दलाले नी ठुकरा सकता कोई दुनिया का बंदा कोई किसी के अगे जागल آہ, اونج ویک ڈار دے دے کے ٹٹی خاطی جائے گی <laughs> لیکن انج اس ٹٹی نو ہے کہ مجبور ہو جائے گا آخ دے کے باقی ٹٹی لیکن اصا کیتا اند... ہے میں کیا اے ہوئی اے یہ چل پاؤ دوسرے کی لڑنگ گے تیرا پتر پیو لڑ پائے دا پیو ہے پتر لڑ پائے دا ماں تھی لڑ پائے گی ہے ماں لڑ پائے گی برادری وکری میں یار ہو ہی لوا کوئی بریلویاں تو آزار ہو کے دے کام یہ کافی چڈی کھلا ایک تو میں آر بھی چھ لینا کل آخیا ہوا نماز جنازہ تو بعد دعا نہ میں جنازے پڑھا کے میں جان کے دعا نہیں کرنی وہ شیر جو خانی جو کرنی میں دع نہیں منگنی تو میرا سارا ٹبر ہی جائے گا کہ نہیں ہوں آخر ویکر دیں یہ بابی پکا ویخیا دعا کھا گیا میں آخا جناب میں دعا نماز جنازا تھے کول میں پوچھا گا کہ مینو قرآن چ سری لفظ اللہ فرماوے جنازے دی نماز تو بعد دعا منگنی یہ ہے نا دعا منگو میرے تو اساں تو ہی سدلال کرنے کہ کے فرما دیا دعا منگو میرے تو میں قبول کرنا تو سگوں تھانسی جس لیے منگی آؤ جس ونگو گے ٹھیک اسی کے تحت ہی اصا وہ جائز دینے دے سکے پکا جا جائز لکھیا ہے وہ اسی کے تحت لیکن میں میں کہ سوال کرا کہ میرے کھ کے بخاؤ لکھا ہوئے نماز جنازہ کے بعد دعا کرو حدیث جو تھی کھو قرآن جو کھڑ میں مان لیں گے میں تھی قرآن لیاؤ تو میں تنوع کٹ دیاں گا قرآن سود نہ کھا بے غیرتی نہ کر بے حیائی کو بے حیائی برائی سے اللہ روکتا ہے نماز پڑھو عقیم سلاح نماز قائم کرو میں موٹے موٹے حکم جناب نو کھڑ دیاں گا توں مین جنازے دی نماز دی جنازے تو بعد حکم کٹ دے اور تے کھ نے کوئی مائی دال نہیں کھ کے دے سکے گا جی میں پہلو دلیل دیتی ہے جائز ہون دے ہونے اہی دے سکتا ہے اس کو اگاں نہیں بچ سکتا میں آکھاں او اور سارے ٹبر میں آکھاں کہ مردود میں ایک جائز کم چڈیا ہے تے سارے پے جے اے سننی نہیں مینو سنیاں تو باہر کاٹ تو رب دے سارے حکم چینا ہے نہ تینوں کدی برادری تے نہ تی سوچی آئی میں کفرج گیا کھلا میں ادرو نکل کے بابیا پہنچ گیا وا ایک کام جائز نہ کرن دی وجہ نال تو فرد ربی پاک دے خدا دے سارے چھ کے حالے مسلمان ہی کھڑا کس نے میرا جی کرنا بابا جی کہ جان کے میں کام کر لوا تو کر میں چڑنا میں جدی بڑا آو سے آ جا میں نہیں بڑھنا چڑ لے میں پھر وی جو بریلویاں کی لاندا کیونکہ گڑا پے تین میں انہوں آخا گا کہ دس تو تین چھوڑ کے مڑ بھی اسلام میں جنازے تو بعد دعا چڑھ کے سور ختم نہ دیوا گل سمجھ کو چلی اس وقت کا پیو ماں مریا کوئی رشتہ دار مریا ہی ہوتا نا نہ دیوا ختم برادری دیا گھر نہ رہ جدو آ کے بے, کی وجہ ہے جائز کام کو چھوڑنے سے سارے گلے پڑ جاتے ہیں اور ساری شریعت پوری برادری چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو تم کہہ بھی نہیں سکتے ایون ہیر کھاتا ہے وہ تو میری گفتگو پر ہی میں وجہ بیان کی ہے کہ کافر ملاد پر اپنا ملاد میں سارے شریق کیوں ہوتے ہیں اور ملاد سب سے زیادہ سارے امال سے زیادہ ملاد ہی کیوں کیا جاتا ہے کسی کسی عمل نہیں و گے جنہ ملاد ہوتا ہے ایک دوسرا جنے ادھر شریک ہو گے ادھر پاسے پاس شریک نہیں ہو گے یہ میں وجہ بیان کی وجہ گفتگو میری وہ سنو وہ عجیب لطفن دو انشاءاللہ اندوز ان دے اندر بھی حقائق ایسے کھلے پے جی خلاصہ دو لفظوں میں چلو نہ دو کر دوں کہ 40 سال تک نبی اکرم دے سارے نال سن سن کلا ابو لاہ بھی خوش نہیں سی ابو جہل بھی خوش سی نہیں چالیس سال تک سارے خوش سن اس وجہ کے کہ سرکار کلے سن قرآن نہیں سرکار کلے سن تو قرآن تو سارے خوش سن چالیس سال تو بعد قرآن اترنا شروع ہو گیا راضی ناراض ہو گئے ساتھی جدا ہو گئے سجن دشمن بن گئے اویں سم سے بھی دو وقت آئے ایک وقت سارے وہ کہڑا وقت سی جسل دن نال سن دین آ گیا سارے یہ ہوں میں سوچا میں ہر جگ نو ویکھیے خیر ملا سارے کیوں آپ किसे है, आख्या बलिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं मैं जी ये थे थे भेने। सारे इबलीश तो उल्टी वह सारे झंडा चुप सारे बलिस झंडा का सब तो वा शान होगा जो अगे झंडा चुक लगाते रहे इवे है कि नहीं जी दो दिन नहीं तो उतो छुट्टी हो जाती हूं क्यों فرنگی یہودی یہودی دی ساری شرارت وہ پتہ ہے کہ دے محمد نال سارے ہی خوش سن جدو دے کول دین نہیں لواد روا رہا دے کول <تصفح> <تصفح> <تصفح> روزہ رہ گیا, رہ گیا. باقی سب معاملات ہم نے اپنے کفر کے نظام پوری دنیا پر مسلط کر کے بیٹھے ہوئے جب دین ان کے پاس نہیں رہا تو ہمارے بڑے جو کافر تھے جب ان کے رسول کے پاس دین نہیں آیا تھا وہ سارے خوش تھے سارے ساتھ تھے آج ہم نے دین ان سے چھین لیا ہے لے لیا ہے اور یہ بے دینی پر خوش ہوتے ہیں دین پر ناراض ہوتے ہیں جب ان کو یہاں تک پہنچا دیا تو آپ اپنے بڑوں کی طرح وہ رسول کے ساتھ خوش تھے تم اس جہول کے ساتھ خوش ہو جاؤ بات ہے سارے ر خوشیاں منا رہے نے پتا ہے جہاں کنڈا چبھتا سی سارے وڈیروں وہ یہاں کو گل کرنا بھابیاں دن کڈ کے وقا کتنے لکھا ملاد میں کہا جی میں سارے واسطے ایک ملاد ایسا کڈ دینا جی کوئی مائی دلال اس ملاد کو ٹھکرا جا میری زبان وڈ دیا جی صحیح حدیث مسلم شریف چاہیے کی میں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم تیر پوچھا گیا ہزور کیوں رکھ دو فرمایا یومن من تو پھر یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا بولو یہ وہ دن ہے جس میں میں بابی آگے نے جی گل قرآن حدیث آئے گی اسی یہ حدیث صحیح مسلم چ نہ ہوجرا ان پگڑا پوبی بہار والا ملاج نہ کر روٹی ٹوکر والا نہ کر جنڈی والا نہ کر روزے نبی پاک تو پکا ساب کرسرا لے کے ثابت کرو